احمدیت زندہ بہ اہمدیت زندہ بہ احمدیت زندہ احمدیت زندہ احمدیت زندہ زندہ احمدیت زندہ Ahmadiyat zindabad Ahmadiyat zindabad Ahmadiyat zindabad Ahmadiyat zindabad Ahmadiyat zindabad Ahmadiyat zindabad You are listening to Radio Ahmadiya the real voice of Islam Ahmadiyat zindabad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 شکر خدا کا ہر دل میں ہے احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد پر چم ہم اسلام کا ادم دنیا میں لہرائیں گے کاٹے چاہے لاکھ بچادہ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 بسم اللہ, الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے الحمد لب تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے ابو بے انتہا رحم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے یوم الدین جزا و سزا کے دن کا مالک ہے نستعین تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں اہدنا ہمیں سیدھے راستے پر چلادین ان لوگوں کا راستہ جن پر تُو نے انعام فرمایا ان لوگوں کا راستہ نہیں جو غضب کا مورد بنائے گئے اور نہ ہی ان کا راستہ جو گم گشتہ راہ ہو گئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ریڈی احمدیہ کے ساتھ میں ہوں آپ کے میز باند صفی راجبوت یہ پروگرام ریڈی احمدیہ دراصل تسلسل ہے ہمارے اس پروگرام کا جو آج بجے شب ہم نے ایف ایم پوائنٹ سیون پر شروع کیا تھا پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نے آپ کی خدمت میں سید حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخام سید اللہ تعالیٰ بنثل عزیز کے خطبہ جمعہ کی ریکارڈنگ پیش کی اس کے بعد ہماری براہ راست نشریات کا آغاز ہوا آج کا پروگرام عمومی روش سے ہٹ کے ہم نے شروع کیا بات شروع کی تھی ہم نے کہ جو ایک نئی لہر ہمیں کہنی چاہیے جماعت احمدیہ کے خلاف پاکستان میں شروع کی گئی بڑے ہی سوچ اور سمجھ کر ایک سیاسی ٹرما یا ایک سیاسی ابتری یا ایک سیاسی تنزلی جب نظر آئی کسی کو تو انہوں نے اس چیز سے توجہ ہٹانے کے لیے یا رخ بدلنے کے لیے یا اپنے ڈھال کے طور پر احمدیہ مسلم جماعت کو یا پاکستان کی اگر بات کریں تو احمدیہ برادری کو یا احمدیہ کمیونٹی کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی اور رخ اس تحریک کا ایک ایسی تحریک میں بدلنے کی کوشش کی جہاں جا کے نقصان ہو تو ان لوگوں کا جو پاکستان کا سب سے پر امن فقہ ہے پاکستان کے سب سے پر امن لوگ ہیں اور ان کے بارے میں جھوٹ سے ابتدا کی گئی بات کی گئی کہ فوج میں ان کو شامل نہ کیا جائے بات کی گئی سیاست میں ان کو شامل نہ کیا جائے بات کی گئی معیشت میں ان کو شامل نہ کیا جائے تو آج ہم اپنے سننے والوں کو یہ بتانا چاہتے تھے اور بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان بنانے میں جماعت احمدیہ کا کیا کردار تھا بننے کے بعد اللہ کی فضل سے پاکستان کے دفاع میں جماعت احمدیہ کا کیا کردار تھا ایک نوزائدہ ملک جو دنیا کے نقشے پہ نیا ابھرا تھا اس نئے ملک جس کو کوئی جانتا بھی نہ تھا اس ملک کا تعارف دنیا کے لیے پہلے کون بنا وہ کون سی شخصیت تھی جس نے پاکستان جو اس ملک کا نام تھا اسے دنیا کو روشناس کرایا فارن منسٹر یا وزیر خارجہ جس کو کہا جاتا ہے اس شخص کا تعلق احمد مسلم جماعت سے تھا اس کی بابت بات کی عالم اسلام میں ایک بات خاص طور پہ کی جاتی ہے کہ تعلیم میں بہت پیچھے رہے تو دنیاوی تعلیم کے لحاظ سے سائنس کے میدان میں اللہ کے فضل سے وہ جوامر جس نے نوبل پرائز حاصل کیا اور آج کی جدید سائنس کی جو سب سے بڑی تحقیق کی جا رہی ہے جسے گاٹ پارٹیکل کہتے ہیں اس کی بنیاد اس نظریے کی بنیاد دنیا کو دینے والے شخص کا نام ڈاکٹر عبدالسلام تھا تو ڈاکٹر عبدالسلام کون تھا ڈاکٹر عبدالسلام کی ہم نے بات کی سائنس کے حوالے سے جو بات پاکستان کی پارلیمنٹ میں ایک جھوٹ بولا گیا اور اس شخص نے جس نے اپنے آپ کو یا اپنے خاندان کو بچانے کے لیے بات کو کہیں سے کہیں لے گیا ہم نے پروگرام کے پہلے حصے میں اس کا ذکر کیا میرے ساتھ دو لوگ موجود آج اسٹوڈیوز میں مہمان میرے امتیاز احمد سرا صاحب ہیں اور اسی طرح زاہد عابد صاحب ہیں انہوں نے بھی اس موضوع پہ گفتگو کی پھر ہم نے اپنے اس بات کو بات جو آگے لے کر گئے وہ یہی تھی کہ جس چیز کو اسلام کہتے ہیں وہ لفظ وہ مطلب جو ہم مکمل ضابطۂ حیات کہتے ہیں اسلام روا داری کا ایک سبق دیتا ہے اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو عن دین فطرت ہے آضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ عالمین ہے انسانیت ہیں تو جس نے انسانیت پر احسان کیا ہے جو انسانیت کے لیے رحمت بن کر آیا ہے ان کی ان رحمتوں کو اس کے ان احسانوں کو دنیا میں آج کون پھیلا رہا ہے اس کی حقیقی تعلیم کو دنیا میں آج آگے کون لے کے جا رہا ہے اس بات کو آج ہم نے اپنا موضوع بنایا اور ہم نے اپنے ساتھ مختلف لوگوں کو شامل کیا جس میں عبدالحلیم طیب صاحب تھے جماعت احمدیہ کینیڈا کے نائب امیر بھی ہیں ایک جماعت کے دانشور بھی ہیں بڑی گہری نظر رکھتے ہیں علاقائی اور جغرافیائی سیاست پر ہم نے ان سے بات کی اسی طرح سے مسی ساگر سے مرزا نسیم بیگ صاحب کو ہم نے لیا اور سید احسن گردزی صاحب سے بات کی کہ قرآن کریم کی جو ایگزیبیشنز ہیں بہت اچھی بات کی احسن گردیزی صاحب نے انہوں نے بتایا کہ 75 زبانوں میں جو ترجمہ شائع کیا ہے یہ آسان کام نہیں ہے یہ کئی سالوں کی آرکریزی بہت محنت ہے اس میں اور یہ بات ثابت کرتی ہے کہ اللہ کے فضل سے جماعت احمدیہ صرف کسی ایک ملک یا کسی ایک کمیونٹی کا نام نہیں ہے یہ ایک جماعت احمدیہ عالمگیر ہے آج اللہ کے فضل سے اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ جب ہم قرآن اوپن ہاؤس کرتے ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ پر کوئی پروگرام کرتے ہیں تو ہم جماعت احمدیہ کو تو پروموٹ نہیں کرتے ہم تو بات کرتے ہیں مسلمانوں کی اور ہم ہم مسلمانوں یا اسلام کی بات کرتے ہیں اور اسلام کو پروموٹ کرتے ہیں تو یہ ایک سوال ہے ان لوگوں کے لیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اس دعوے کی عملی تصویر یہ ہے کہ آپ ان کا پیغام پہنچائیں یا یہ ہے کہ جو ان کا نام لے اس کو بھی آپ قتل کر دیں اس موضوع پہ اگلے دو گھنٹے ہماری گفتگو امتیاز صاحب رہے گی جی اسی جی. طرح سے ہم یہ زائد صاحب یہ گفتگو آگے لے کے چلیں گے معاشی خدمات کا بھی ہم نے ذکر نہیں کیا جی, وہ بھی کریں گے جی انشاءاللہ. لیکن چونکہ مومنٹم بنا ہوا ہے ایک جی اس زمین میں بھی یہ قرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو جب ہم <تصفح> آ, یہ مختلف پروگرامز کرتے ہیں باہر جا کر آ, قرآن اوپن ہاؤسز ہو گئے یا آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علیہ وسلم شان, علیہ وسلم. شان کے میں جو پروگرام کرتے ہیں یا انٹرفیت پروگرامز کرتے ہیں ہم اسلام کی تو نمائندگی کرتے ہی ہیں لیکن اس اسلام کی جو حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السّلۃ والسلام نے ہمیں اسلام نکھار کے پیش کے کیا، پیش کیا ہے اور وہ اسلام جو اس امن پسند اسلام ہے جو قلم کے ذریعے سے جہاد کی تعلیم دیتا ہے جو کہتا ہے کہ نفس کا جہاد کیا جائے جو کہتا ہے کہ اسلام ایک امن پسند مذہب ہے اور ہر انسانوں کی حقوق کی عزت کرتا ہے تو ہم اس اسلام کی نمائندگی کرتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے لے کے آئے اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو تعلیم تو وہاں پہ موجود تھی لیکن لوگ بھول گئے تھے حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح ماؤد و مہدی ماؤد علیہ السّلہ سلام نے اس تعلیم کا دوبارہ احیاء کیا اور وہ اسلام ہم پیش کرتے ہیں تو یہ میں ایک پوائنٹ کلیئر کرنا چاہتا تھا زاہد صاحب جی تو یہ ہم بات کریں کہ جماعت احمدیہ کی اسلام کی نشتِ ثانیہ اور اسلام کا جو اصلی حقیقی چہرہ ہے لوگوں کے سامنے پیش کرنے میں ایک بڑی لمبی تاریخ ہے اور یہ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی تعلیم ہم بیہی جہادن کبیرہ کہ قرآن کریم کی تعلیم کو جو ہے اس کو فروغ دو اس کے ذریعے جہاد کرو تاکہ فمن شاف ال فمن شاف الکھور جو چاہے وہ ایمان لائے اور جو چاہے وہ انکار کر دے اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کو جو ہے وہ ممتاز کر کے دکھا دیا اور پھر حکم دیا کہ اب یہ تعلیم لوگوں کے سامنے رکھ دو تاکہ لوگوں لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم تک تو پتہ ہی نہیں کہ سچی تعلیم ہے کیا تو یہ حضور صلی اللہ وسلم کے زمانے میں بھی سلسلہ شروع ہوا نجران کی آپ کو معلوم ہے کہ عیسائی علیہ وسلم کے پاس آئے ایک مذہبی تھی اور آپ صلی اللہ وسلم نے کوئی زبردستی ان کو یہ نہیں کہا کہ اگر تم نہیں مانتے تو آج تو یہاں سے واپسی کا سامان ہی کوئی نہیں لیکن انہوں نے عام جو بھی طریقہ تھا آپ نے ان کو اپنی عبادت کرنے کا موقع دیا مسجد نبی مسجد سے باہر جا رہے تھے عبادت کرنے تو نبی کریم صلی اللہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گھر خدا تعالیٰ کا گھر نہیں ہے وہ وہاں پہ رہ کے انہوں نے ایب آ ایب آ ان کو عبادت کرنے کی اجازت دی اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ باہر چلے گئے تو یہ کتنی عظیم الشان مثال ہے ریلیجس فریڈم کی مذہبی آزادی کی جی <تصفح> جی کہ اسلام کا سب سے دوسرے نمبر پر سب سے جو محترم کیلنجز <تصفح> ہاں جی تقد و سلم تقدس, <تصفح> تقدس مقام والا مقام جو ہے وہ جو ہے کیا کہتے ہیں یہ مسجد نبوی ہے اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہ وسلم کے عاشق صادق حضر, حضر مسیمہ صوت نے اسی اسوا پر چلتے ہوئے جو ہے اس کو اپنی جماعت میں بھی قائم کیا کہ مذہب کی تعلیم اور مذہب کے ماننے والوں کو چاہیے کہ اپنے مذہب کی جو اچھائیاں ہیں جو خوبیاں ہیں وہ لوگوں کے سامنے رکھیں اور اس کی جو بنیاد ہے وہ اسلامی اصول کی فلسفی ہم جماعت احمدیہ میں احباب جانتے ہی ہیں اس کا بیک گراؤنڈ بھی کسی حد تک جانتے ہیں کہ حز مسیمہ صلاۃ اسلام نے ایک کتاب تصنیف فرمائی اس کا نام ایک اور نام بھی ہے کہ اسلام اور اس کی حقیقت ٹھیک ہے یہ ٹائٹل پیج پہ لکھا ہوا ہے جو حض مسیمہ علیہ السلام کی ایک تصنیف ہے اور اس کے لکھنے کی وجہ یہ بنی کہ ایک ہندو دوست تھے جنہوں نے جن کا نام ہے سوامی سادھو شگن چندر صاحب انہوں نے ایک مذاہب عالم کا جلسہ جو ہے وہ اس کا انعقاد کیا اور اس کا مقصد یہ رکھا کہ جو مختلف مقرر ہوں گے وہ اپنے اپنے مذاہب کی خوبیاں اس میں بیان کریں گے اور یہ انیس سو پانچ میں یہ تصنیف لکھی گئی اور حضرت مسیمۃ صلی نے اس کو تصنیف کیا اور حضرت مولانا عبد الکریم صاحب سیالکوٹی رضی اللہ عنہ نے یہ حضور کا جو مضمون ہے یہ پڑھ کے سنایا اور اس کی خاص بات صفی صاحب آپ بھی بڑی اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ عرامن حز مسلم اسات کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ مضمون بالا رہا یعنی کہ ایک خاص قبولیت اس مضمون کو بخشی گئی تو یہ وہ کہہ لیں کہ وہاں سے لے کر اب یہ سفر جو ایک مستقل طور پر جماعت میں جو ہے یہ قائم ہے کہ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انیس سو چوبیس میں حض مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے ویملی کانفرنس میں شامل ہونے کی درخواست کی گئی جو کہ لندن میں منعقد کی گئی اس کا مقصد یہ تھا کہ جو بڑے بڑے مذاہب ہیں وہ آ کر اپنے مذاہب کی خوبیاں بیان کریں مسلم مود اپنے بارہ صحابہ کے ساتھ جو اس وقت موجود تھے ان کے ساتھ سفر اختیار کیا اور اسی موقع پر مصنف فضل لندن کی بنیاد بھی رکھی گئی بڑا ایک تاریخی سفر ہے لیکن اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ اسلامی تعلیمات کو جو ہے وہ لندن میں بلکہ دنیا کے سامنے ایک عیسائی دنیا کے سامنے جو ہے وہ اسلام کی خوبصورت تعلیم پیش کی جائے اور یہ بعد میں اب یہ تقریر جو ہے احمدیت دٹرو اسلام کے نام سے جو ہے یہ چھپی بھی چھپی ہوئی موجود بھی ہے تو اب یہ دیکھیں کہ حضمت آنوز و نے جو ہے مذہبی جو ڈائلوگ ہے اس کو فروغ دیا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شامل ہوئے پھر ان کے خلفاء نے جو ہے اس کے اندر شمولیت اختیار کی پھر اب جماعت میں ایک یہ اب کہہ لیں کہ کلچر ہے یا کہہ لیں کہ ٹریڈیشن ہے کہ ہم لوگ جو ہیں یہ اس طرح کے پروگرام جو ہیں منعقد کرتے آتے ہیں موجودہ خلیفہ اس خلیفہ المقامہ نصر عزیز نے یورپین یونین پارلیمنٹ لے لیں یو کے کی پارلیمنٹ لے لیں جرمنی میں ہالینڈ میں جہاں پہ سب سے زیادہ ہالینڈ میں بھی کافی جو ہے اسلام کے خلاف جو ہیں یہ اشتہارات وغیرہ اور کارٹون وغیرہ وسلم کی ذات پر حملے جو ہیں وہ ہوتے رہتے ہیں وہاں پر بھی ان کی پارلیمنٹ بھی خطاف اور کینیڈا میں پارلیمنٹ میں یو ایس اے کی پارلیمنٹ ہل پر بھی خطاب کی الغرض کے جتنے بڑے ممالک ہیں یورپین یونین اور کینیڈا اور امریکہ وہاں پر جا جا کر اسلام کی جو اصل تعلیم ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کی اب کینیڈا میں اللہ تعالیٰ نے جماعت کو توفیق دی ہوئی ہے کہ ایک ورلڈ ریلیجس کانفرنس کے نام سے جو ہے یہ کانفرنس ہم منعقد کرتے چلے آ رہے ہیں گزشتہ تیس سال سے زائد ہو چکے ہیں اور یہ کانفرنس جو ہے واٹر میں منعقد کی جاتی ہے ورلڈ ریلیجس ریلیجنز کانفرنس کہلاتی ہے ورلڈ ریلیجنس ورلڈ کانفرنس جی اور اس کی خصوصی یہ ہے کہ شاید یہ کینیڈا میں شاید سب سے لمبی اس طرح کی ایک تسلسل کے ساتھ چلی آنے والی شاید کانفرنس ہو اور اس کے اندر بھی جس طرح کے میں نے ذکر کیا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک مضمون رکھا جاتا ہے اس میں دوست شامل ہوتے ہیں مختلف مذاہب کے جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ آتے ہیں اور کسی ایک ٹاپک کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں اور مقصد وہی ہوتا ہے کہ جو حق ہے جو باتیں ہے لوگوں کے سامنے سچائی اپنے مذہب کی خوبیاں بیان کرو آپ کے آنے کا مقصد کسی مذاہب عالم کے جو ہے وہ رہنما کے اوپر کیچڑ اچھالا نہیں ہوتا بلکہ اپنے مذہب کی آپ خوبیاں بیان کریں تاکہ جو سامعین ہیں وہ باشور لوگ ہیں ٹھیک ان کے اوپر خود واضح ہو جائے گا کہ کون سے مذہب کی تعلیم جو ہے وہ بہتر ہے ٹھیک ہے وہ خود جج کریں تو اسی اسی مقصد کے لیے یہ کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے تعالی اس سال بھی یہ کانفرنس جو ہے جو کچھ عرصے میں جو ہے انشاءاللہ منعقد ہوگی چار نومبر چار نومبر کو سن دو سترہ کو یہ کانفرنس ہے جو واٹرلو میں ہی منعقد کی جا رہی ہے اس کانفرنس کے منتظمین میں سے ایک ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلیفون لائن پر بھی موجود ہیں نبیل رانا صاحب بڑے لمبے عرصے سے ماشاءاللہ اللہ آپ یہ کانفرنس اس کے انعقاد میں ایک مرکزی کردار ادا کرتے ہیں بہت سے مراحل سے گزر کر اس دن اس کانفرنس تک پہنچا جاتا ہے جیسے ہم نے کہا کہ مختلف مذاہب ہیں ان کو دعوت دینا اس سال کے لیے ایک موضوع چننا کہ کس موضوع پہ گفتگو کی جائے گی یہ تمام یہ باتیں کہنے کو آسان ہیں لیکن آج سب کو ایک ساتھ جمع کرنا کسی ایک موضوع پہ اکٹھا کرنا اور انہیں یہ آزادی دینا ایک پلیٹ فارم آپ مہیا کرتے ہیں کہ آپ آئیں اور آ کر اپنے مذہب کے حساب سے آپ اس بات کو بیان کریں تو اس کی جو تفصیلات ہیں اس کے لیے ہمارے ساتھ نبیل رانا صاحب موجود ہیں انہیں ریڈیو احمدیہ میں احمدی احمد خوش آمدید کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم وعلیکم السلام, السلام. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نبیل صاحب ریڈیو احمدیہ میں احمد احمد خوش آمدید میرے ساتھ امتیاز احمد سرا صاحب موجود ہیں اور میرے ساتھ اس وقت زاہد عابد صاحب موجود ہیں ہم نے ورلڈ ریلیجنس کانفرنس کے اوپر بات کی ہے شروع اس سے پہلے کہ ہم آپ کی طرف آئیں اور تفصیل سے پوچھیں آپ سے کہ کیا اس کی کچھ تاریخ ہمیں بتائیے اس سال کیا خاص بات ہے وہ بتائیں ایک خاص بات میں اپنے سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس سال چار نومبر کو جو کانفرنس ہے اس میں اسلام کی نمائندگی امتیاز احمد سرا صاحب کر رہے ہیں جو آج اسٹوڈیوز میں میرے مہمان بھی ہیں آپ اسلام کو جو جو بھی موضوع ہے نبیل صاحب بتائیں گے ہمیں اس میں جو اسلام کا نقطہ نظر ہے وہ امتیاز احمد سرا صاحب سامنے رکھیں گے سب کے تو آپ نے خود تو نہیں بتانا تھا تو یہ بات میں نے بتا دی ہے جی نبیل بھائی آپ کی طرف آتے ہیں اس اس سال جو ٹاپک جس ٹاپک پہ کانفرنس ہو رہی ہے وہ ہے مائی فیتھ ان کینیڈین ویلیوز اس کو انسپائر ہم نے کیے ہوئے ہیں کینیڈا کی جو ایک سو پچاسویں اینیورسری یا سالگرہ منائی جا رہی ہے اس سال تو اس کے حوالے سے یہ ٹاپک ہم نے چوز کیا کہ ہمارا خیال ہے کہ موضوع ہوگا کہ کینیڈین ویلیوز کے جو ہیں وہ ان کو مذہب کے ساتھ کس طرح ریلیٹ کرتے ہیں کتنے مذہب کو آپ نے دعوت دی ہے آپ بتائیں گے اور اس کا فارمیٹ کیا ہوتا ہے کس طرح سے یہ کانفرنس ہوتی ہے دعوت ہم تمام مذہب کو دیتے ہیں تقریبا نو کے قریب ہیں جو مذہب جن کو ہم دعوت دی جاتی ہے اس سال جنہوں نے کنفرم کیا ہے اس نے حصہ لینا اس میں ہیں قدیم روایتی قدیم مذاہب ہندومت یہودیت عیسائیت اسلام اور سکھ اور اس کے علاوہ دہریہ مکتب, مکتب فکر کے لوگوں کو بھی ہم دعوت دیتے ہیں تو ان کی طرف سے بھی ایک فلاسفر تشریف لا رہے ہیں دہریہ مکتب فکر یعنی کہ ایتھیزم اور اگناسٹزم کو ایکسپلین کرنے کے لیے اچھا نویل بھائی اگر میں اس کانفرنس میں آتا ہوں اس کو اس میں شمولیت کے کی لیے کیا اس میں کوئی فیس ہے مجھے کسی قسم کے پیسے دینے پڑتا ہے شامن ہونے کے لیے आ, نہیں یہ جماعت احمدیہ جب سے یہ کانفرنس شروع کی کینیڈا میں تقریباً 38 یا 38 سال ہے 1980 میں شروع ہوئی اور आ आ جماعت احمدیہ ہی اس کی پرائیمیری یعنی کہ سب سے بڑی سپانسر ہے آل دو اگر دوسرے uh, دوسری آرگنائزیشنز اور کچھ uh, شہروں کی کاؤنسل بھی وقتاً فوقتاً کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ اس میں حصہ دیتے ہیں ہمیں یاد یا تو ان <coughs> یعنی, کائنڈ یا کوئی uh, چھوٹی موٹی اسپانسرشپ لیکن میجر اسپانسرشپ جماعت عندیہ کی گئی ہے اور اس کا پبلک کے لیے کوئی ٹکٹ نہیں ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ جی نبیل صاحب ہم بات کر رہے تھے ورلڈ ریلیجنز کانفرنس کی اس کی کوئی تاریخ کے حوالے سے کہ کب شروع ہوئی اس کا پس منظر کیا رہا کینیڈا میں اور آپ نے ذکر کیا 38 سال ہو گئے تو اس 38 سال ہسٹری کے بارے میں کچھ ہمیں کچھ بتائیں جی جیسا کہ میں نے کہا کہ 1981 ایٹی میں پہلی دفعہ یہ کینیڈا میں ہوئی اور تقریباً 15-16 سال یہ برانکفرڈ میں ہوتی رہی اس کے بعد پھر اس کو ہم نے موو کرنا شروع کیا واٹر اور کچنر ایک سال کچنر میں بھی ہوئی چند سال گولف میں بھی ہوئی تو اس پچھلے سال سے پھر واٹر میں ہو رہی ہے تو جو بھی مناسب ہال یا مناسب جگہ اور اس کو ہم موو کرتے ہیں زیادہ پبلک کو اٹریکٹ کرنے کے لیے لیکن اس کی تاریخ جو ہے وہ تاریخ تو ایکچولی سو سال سے سے بھی اوپر ہے سیما کی،, کی خواہش کے مطابق جو انہوں نے سب سے پہلے اس اس اس قسم کے جلسے کی کے انعقاد کا کی خواہش کا اظہار کیا وہ اس کی بیسس ہے اور وہ اس کے ذریعے انہوں نے اشتہار کے ذریعے اس کی گائیڈ لائنز بھی لکھ کے دے دیں جن کو ہم فالو کرتے ہیں اور یہ انہوں نے جو حزن سمود کی ایک کتاب ہے تحفہ کیسریا جس جو کہ کوئین آف کوین وکٹوریا جو کہ برٹش برٹن کو ان کو آپ نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ وہ اس قسم کی تمام مذاہب کی کوئی کانفرنس کوئی اجلاس منعقد करें اس کے بعد پھر ایٹین نائنٹی فائیو میں حضر एक نے ایک اشتہار کے ذریعے اس کانفرنس کو ہولڈ کرنے کا کی خواہش کی تو اس طرح جماعت میں مختلف جگہوں میں مختلف خلفاء کے دور میں, مختلف ممالک میں, انڈیا میں بھی اور یورپ میں بھی یہ کانفرنس یہ جلسہ مختلف جگہوں پہ ہوتا رہا کینیڈا کو اس لحاظ سے یہ یہ حاصل ہے کہ کینیڈا میں یہ تقریباً سے, سے اس اس باقاعدگی کے ساتھ ہر سال یہ جلسہ منعقد ہوتا ہو. جلید, تو ایک اور سوال تھا میرا آپ سے پہلے ورلڈ ریلیجنس کانفرنس کی تاریخ آپ ہمیں بتائیے دوبارہ یعنی اس سال کس دن کس تاریخ پر ہے اور اگر کوئی جیسے کہ مجھے آپ نے بتایا کہ اس کے شامل ہونے کے پیسے نہیں ہیں میں آپ کی قریبی رہتا ہوں تو شامل ہونا چاہوں گا تو اس کی رجسٹریشن کیسے کروائی جاتی ہے کیا صرف مرد حضرات آ سکتے ہیں یا عورتیں ہیں یا فیملیز کے لیے ہے یہ تھوڑا سا تفصیل بتائیے ہاں جی اس, اس... جو جلسہ ہے اس سال کی کانفرنس ہے وہ یونیورسٹی کے ایک مشہور ہال ہیٹیز تھیٹر میں ہو رہی ہے چار نومبر دو ہزار کا دن ہے اور صبح ساڑھے دس بجے کانفرنس شروع ہوگی رجسٹریشن شروع ہوگی اور اس تقریباً چار بجے تک جاری رہے گی اور وہاں پر لنچ یعنی کہ دہرانہ اور ریفریشمنٹس کا بھی انتظام ہوگا جو گیسٹ اس کانفرنس کو اٹینڈ کرنا چاہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ آن لائن کریں یا وہاں پر ہمارا ٹول فری نمبر ہے ون ایٹ سیون سیون فو ڈبلو آر سی تو اس نمبر پہ فون کر کے بھی رجسٹر کر سکتے ہیں اور جو بھی گیسٹ سیٹنگ لمیٹڈ ہے تو گیسٹ سے درخواست ہے کہ وہ جو بھی مہمان ہیں وہ رجسٹر کریں تاکہ کو بعد میں سیٹ نہ ملنے کی دشواری نہ ہو تو یہ تو لجسٹکس ہوگی اس سال کے ایونٹ کی اور ٹاپک میں نے جس طرح بتایا ہے موضوع استعفیٰ ہے میرا مذہب اور کنیڈین اختار یعنی کہ مائی فیتھ اینڈ کنیڈین ویلیوز اور سات مذاہب اس میں شامل ہو رہی ہیں اور جو میرے مجلس یعنی کہ کے جو فرائض ہیں وہ سی ٹی وی ٹیلی ویژن ٹی وی، کی سابقہ جانی پہچانی صحافی اور شہر واٹر کی کاؤنسلر ملیسا ڈورل وہ انجام دیں گی اور اس کے علاوہ اس سال چونکہ کینیڈا کی ایک سو پچاسویں ساتذہ کے حوالے سے افتتاحی تقریب میں کچھ خصوص کچھ خصوصی پروگرام رکھا گیا ہے اس میں سب سے اول پہ کینیڈا کی بہت ہی مشہور گرینڈ فل ہرمان, گرینڈ فل ہارمونک کوئر یہ ایک بچوں کا کوئر ہے جس نے پارلیمنٹ ہل پہ ایک سو پچاسویں اینیورسری کے اوپر جو پروگرام ہوا تھا وہاں پر بھی قومی ترانہ پیش کیا تھا اپنے مخصوص روایتی انداز کے ساتھ تو وہ, وہی بچوں کا جو کور ہے اس کو ہم نے دعوت دی ہے کہ وہ ہماری کانفرنس کی بھی کبھی افطا کریں شکریہ بہت بہت, بہت, بہت بہت نبیل صاحب میں نے میں نے آپ سے یہ عرض کرنا تھا کہ کافی عرصے سے یہ کانفرنس اللہ تعالیٰ کے وجہ سے جماعت کو منعقد کرنے کی توفیق مل رہی ہے تو اس کے اس عرصے میں کوئی روڈ بلاکس بھی تھے کچھ مشکلات آئیں اس کے بارے میں کچھ ذکر کریں آپ جی <تصفح> وہ تقریباً ہر سال ہی کافی سارے چیلنجز ہمیں پیش ہیں ان میں یہ سب سے بڑا یہ ہے کہ اتنے مذاہب کے ساتھ کیونکہ مذہب کے لوگ اور خاص طور پہ جب مختلف چرچز گرودوارے سناگوگز اور ٹیمپل رابطے کرتے ہیں تو زیادہ تر جو بہت زیادہ وہ مذہبی لوگ ہوتے ہیں اور مذہب میں سینسٹیویٹیز بہت ہوتی ہیں تو ہمیں ان کی جو ان کے جو مذہبی یا سینسٹیو چیزیں ہیں لوجسٹکس ہیں ان کے ان کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے تو اگر ان سے ہم ہٹتے ہیں تو ہمیں پھر دشواریاں پیش آتی ہیں مثلاً ہفتے کے روز یہودیوں کا سبق ہوتا ہے اور اس دن وہ کام نہیں کرتے تو اگر ہم ہفتے کو رکھیں کانفرنس جو کہ ہم نے ویکینڈ بھی رکھنی ہوتی ہے اس سال بھی ہفتے کو ہی ہو رہی ہے تو پھر ان کی طرف سے یہ سخت احتجاج ہوتا ہے کہ یہ ان لوگوں کا بہت ہی مقدس دن ہے ثابت کا دن ہے اور تلاوت کے لیے بھیجنا ہوتا ہے کسی کو نظم اور وہ تقریر کے لیے بھیجنا ہے اور وہاں سیٹ اپ بھی کرنا ہے تو وہ اس میں احتجاج کرتے ہیں اسی طرح سنڈے کو کرسچین گروپس ہیں عیسائی گروپس ہیں اور سکھ اور ہندو گروپس ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں اور باقی میں اور ہیں لوگ کام پہ ہوتے ہیں تو یہ ایک بڑا چیلنج ہے جو ہمیں ہر سال پیش آتا ہے اس کے علاوہ مخالفت کسی نہ کسی رنگ میں ہوتی رہتی ہے کبھی کسی ایک گروپ کی طرف سے کبھی کسی دوسرے گروپ کی طرف سے اور ہم نے تقریباً پک، پندرہ بیس سال پہلے تحریروں کو شامل کیا اور وہ بھی سیمہ ات کی کے اقتباس پڑھنے کے بعد جس میں, میں کلیئرلی لکھا کہ کی طرف سے بھی آنا چاہیے اب ان کی طرف سے بھی جو ہے نا کئی دفعہ مشکلات ہمیں پیش آتی رہیں گی ان کو کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی احتجاج ہوتا ہے اور اس کے علاوہ سب سے بڑھ کے ہمیں جو پرابلم کہہ لیں یا چیلنج کہہ لیں وہ خود مسلمانوں ہی کی طرف سے رہا ہے دوسرے مسلمان جو ابھی اہم ڈی نہیں ہے وہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم لوگ ان کو کیوں کیوں نہیں نہیں شامل کرتے اور ان کی طرف سے کوئی سپیکر کیوں نہیں کبھی چنتے جی. تو اس کا اس کا بھی بہت بڑا ایک ہمارے لیے امتحان ہوتا ہے کہ ہم ہم, ہم ہم چاہتے بھی ہیں کہ ان کو شامل کریں اور ہم نے دعوت بھی دی ہے کہ ان کو کئی دفعہ لیکن وہ خود ہی شامل نہیں ہوتے اور ہم نے ان کو یہ بھی کہا ہے کہ وہ پہلے کانفرنس میں شامل ہوں اس میں والنٹیئر کریں اس میں حصہ کر حصہ لیں اور اگر ان کا سپیکر اس قابل ہے تو ہو سکتا ہے ہم اس کو بھی چوز کر لیں لیکن فی وقت نہ تو ان کی طرف سے کوئی پراپر نامینیشن آئی ہے کبھی اور نہ انہوں نے ہمارے ساتھ کوئی تعاون کیا صرف مخالفت کی ہے اور بلکہ شہر کو اور یونیورسٹیز کے جو لیڈرز ہیں ان کو یہ کہا ہے کہ یہ احمدی لوگ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہے ہیں اصل میں یہ مسلمان نہیں ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں تو اس قسم کی باتیں کر کے وہ آ, وہ, وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی سپورٹ تو نہیں ملی لیکن اس قسم کی باحرکتیں وہ کرتے ہیں جو کہ ہمارے مخالف ہوتی ہیں اور تو یہ بھی ہمیں ہر سال جو ہے نا چیلنج رہتا ہے فون کالز بے شمار ای میلز بے شمار اس قسم کی مسلمانوں خود مسلمانوں ہی کی طرف سے جبکہ مسلمانوں کو چاہیے کہ ہمارے ساتھ وہ مل کے کام کریں کہ یہاں پر ہم صرف اسلام کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں اور, اور جب کوئی نیکی کی بات کر رہا ہو تو اس میں مسلمانوں کو شامل ہو جانا چاہیے اور ہمارے ساتھ کانفرنس کو پروموٹ کرنا چاہیے کیونکہ جی. اسلام ہی کی تبلیغ کر رہے ہیں اور وہ بلکل. اسلام تو ایک ہی ہے نا جی نبیل بھائی آپ جی. ہم یہ بات کر رہے ہیں لیجنز کانفرنس کی تو آپ نے تفصیل بتائی اس کی تاریخ کے حوالے سے اور بعض لوجیسٹیکل اور بعض مشکلات کا سامنا ہے عموماً جب یہ پروگرام ہو جاتا ہے اس کے بعد جو اس میں شاملین ہوتے ہیں ان کے تاثرات کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں آپ وہ آ کے ان کو خوشی ہوتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ٹائم ضائع کیا یہ باتیں ہمیں پہلے ہی معلوم تھیں کوئی ایسے اس کے بارے میں لوگوں کا کیا تاثر ہوتا ہے پروگرام کے بعد ہاں وہ جو, جو, جو لوگوں کے فیڈ بیک ہے جو کیونکہ ہم اس کے بعد سرویز کرتے ہیں اور بلکہ وہاں پر بھی की तदाद में लोग جن کو کہتے ہیں تو وہ بہت ہی تعداد ہوتے ہیں مذاہب ہیں اور یہ بات میں کہنا بھول گیا پہلے کہ جب یہ کینیڈا میں اتنے سالوں سے یہ جو ہمیں کہ اس کو ہم مستقل طور پہ اس کا انقاد کر رہے ہیں اس کا ایک اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ کینیڈا ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر دنیا بھر سے لوگ دنیا بھر کے مذاہب لے کے آباد ہو گئے ہیں اب اس لیے یہ جو کینیڈا چاہیے کہ زرخیز زمین ہے اس کانفرنس کے لیے کیونکہ سارے مذہب کے لوگ بھی ہیں یہاں پر ان کے لیڈرز بھی ہیں ان کے عالم بھی ہیں تو لو لوگ جو ہیں ایون گورنمنٹ کے نمائندے حکومت کے نمائندے کینیڈا کی جو بڑی بڑی پولیٹیکل اور جو دوسرے یونیورسٹیز کے دانشور ان سب نے اس کانفرنس کو بہت منفرد قرار دیا ہے اپنی رائٹنگز کے ساتھ اور اپنی ٹیسٹ کے ساتھ اس لحاظ سے کہ کینیڈا میں اور بے شمار کلچرز پائے جاتے ہیں بے شمار کمیونٹیز اور بے شمار گروپس اور مذہب پائے جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کینیڈا ملٹی کلچرل ہے ہر ریلیجن کو ذاتی ہے ہر ریلیجن ہے لیکن بہت کم ایسے پروگرام ہیں جہاں پر ان سب کو ہم ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر کے آپس سے کچھ سیکھیں ہو یہ رہا ہے کہ ہندو اپنی کانفرنسیں کر رہے ہیں جلسے کر رہے ہیں مسلمان اپنے پروگرام کرتے ہیں سکھ اپنے کرتے ہیں یودی جی جی جی جی جی اپنے کرتے ہیں بھائی اپنے کرتے ہیں اس طرح ہر کوئی اپنے اپنی اپنے اپنی, اپنی پاکٹس میں اور اپنے اپنے گروپس میں یا گیٹوز جن کو کہتے ہیں ان میں رہ رہی ہیں تو یہ ایک یونیک ایونٹ ہے اس لحاظ سے کہ اس یہاں پر ہم برج بنا رہے ہیں ہم چاہ رہے ہیں کہ ساروں کو مل کے جو, جو ہے اس کو سامنے لائے جائے اور عظم سیم نے بھی یہی مقصد بیان کیا تھا جو اس کے جو عظم سیماؤد نے لکھا اس کے بارے میں وہ انہوں نے انہوں نے جو پرائمری مقصد انہوں نے بیان کیا تھا وہ یہی تھا کہ اگر ہر شخص اپنے اپنے مذہب کی خوبیاں آہستگی اور ٹھنڈے دل کے ساتھ ایک دوسرے پر ظاہر کرے گا تو پھر جو سچا مذہب ہے اس کے انوار لوگوں پہ ظاہر ہو جائیں گے انہوں نے یہاں مناپلی نہیں اپنی بتائی کہ, کہ ہم بھی سچے ہیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر ہم نہیں ہیں تو پھر ہم ہی میڈیل اوپن کہ اب تاکہ دوسرے مذاہب کو دعوت دی جائے تو آپ نے ذکر کیا کہ ٹیسٹ کا مطلب وہ ہم نے اپنی ویب سائٹ پہ بھی لگاتے رہتے ہیں ہم تقریباً کوئی مطلب تیس چالیس کے قریب لگے ہوئے ہیں لیکن ہر قسم کے لوگ لوگ بہت ہی خوش ہوتے ہیں اور اس کو پازیٹیو لیتے ہیں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم ایک دوسرے کے اپنے تعصبات اور ایک دوسرے کی جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور کر سکتے ہیں اور یہ کہ جب جس طرح کہتے ہیں لوگ ایک دوسرے کو کہ یہ اس کی تھنکنگ ویئرڈ ہے یا یہ پہنتا ویئرڈ ہے یا اس کے طور طریق عجیب و غریب ہے تو جب تک وہ اس کو قریب سے دیکھے گا نہیں تو اس کے اس کے بارے میں اس کے مذہب کے بارے میں جب تک وہ ویسے اس کے تحصبات قائم رہیں گے چلیے بہت بہت شکریہ نبیل بھائی آپ کا آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے آپ نے ہمیں وقت دیا تو سامعین چار نومبر کی تاریخ ہے ہفتے کا دن ہے اور مقام ہے ہیومینٹیز تھیٹر واٹر یونیورسٹی آف واٹر ورلڈ رلیجنس کانفرنس جو آپ کو موقع فراہم کرے گی کہ سات مذاہب کے نمائندے شامل ہوں گے اور بڑا بہت ہی انٹرسٹنگ اچھوتا موضوع ہے مائی ریلیجن اینڈ کینیڈین ویلیوز کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو اور اس اس دونوں چیزوں پہ اللہ کے فی سے ہمیں فخر ہے جو کینیڈین ویلیوز ہیں اور جو اسلام کی اسی طرح سے باقی جو مذاہب آ رہے ہیں وہ اپنے لحاظ سے بتائیں گے آپ ورلڈ ریلیجنس کانفرنس ڈاٹ اور پہ جا کے اس کی رجسٹریشن بھی کر سکتے ہیں پورے دن کی کانفرنس ہے تقریباً وقت نکالیے اس میں شامل ہوں ریڈیو احمدیہ کی پوری ٹیم آپ کے لیے اس کانفرنس کے انعقاد کامیاب انعقاد کے لیے دعا گو ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید کینیڈا میں یہ واحد اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ واحد ورلڈ ریلیجنس کانفرنس ہے جو انیس سو اکاسی سے جاری ہے اللہ کے فضل سے اور پینتیس چھتیس یا سینتیس سال اس کو ہو چکے ہیں چار نومبر کی تاریخ سامعین ذہن میں رکھیے گا ایسے بہت سے ایونٹس ہیں جو چلتے رہتے ہیں بہت سے قرآن اوپن ہاؤسز ہوں ورلڈ ریلیجنس کانفرنسز ہوں یا آزور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ بات کی جا رہی ہو یا لوگوں کے دروازے نوک کر کے کھرکٹا کے سردی ہو گرمی ہو بارش ہو ان کو سلام کر کے ان تک امن کا اور اسلام کا پیغام پہنچانا ہو تو اس وقت وہ کمیونٹی یا وہ طبقہ جسے آپ مسلمان ہی نہیں سمجھتے تھے جسے پاکستان سے آپ نے دیس نکالا کر دیا تھا اللہ کے فضل سے آج یہ کمیونٹی دنیا کے ہر ایک کونے میں دنیا کے ہر ایک کونے میں اسلام کی حقیقی تصویر پیش کر رہی ہے آج کا یہ موضوع ہمارا اسی پر ہے اور ایک طرح سے جو بے بنیاد الزامات جماعت احمدیہ پر لگائے گئے اور جو ایک پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر بے ربط قسم کی ایک تقریر کی گئی اس کا ایک عملی جواب اللہ کے فضل سے آج ہم آپ کو دے رہے ہیں سامعین آپ اگر چاہیں تو ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں آج کا پروگرام کچھ اس طرح کا ہے کہ ہم بہت زیادہ کالز اپنے پروگرام میں شامل نہیں کر سکتے لیکن اسٹوڈیوز کا نمبر ہے 416 ون سکس فور ون آپ کال کر سکتے ہیں پروگرام کے موضوع کے حساب سے آپ کوئی سوال کرنا چاہیں جس کا تعلق موضوع سے ہو تو ہم اس سوال کو شامل کریں گے بات کر رہے تھے امتیاز صاحب ہم نے جب, جب پروگرام شروع کیا ہم نے فوج کی تو بات کی ہم نے سر ظفر اللہ خان صاحب کی بھی بات کی ہم نے یہ بھی بات کی عبد الحلیم طیب صاحب نے ایک بڑا اہم نقطہ اٹھایا تھا اور تاریخ کی درستگی بھی کی تھی کہ جب قائد اعظم ناراض ہو کر انگلستان چلے گئے تھے تو ان کو منانے کے لیے جو کوششیں کی گئیں اس میں جماعت احمدیہ کا جو کردار تھا معاشی طور پہ بھی اگر ہم دیکھیں اور ذکر کریں تو ایک وقت تھا پاکستان کی تاریخ میں جب پاکستان نے جرمنی کو قرضہ دیا جی بالکل پاکستان نے جرمنی کو قرضہ دیا تھا اور ایک وقت تھا جو دنیا میں سب سے بڑا مٹی کا ڈیم پاکستان میں بنا پاکستان کا جو معاشی ماڈل تھا اسے دنیا کے دوسرے ممالک نے اسے ادھار لیا یا اس کو کاپی کیا کہ جو پن سالہ منصوبہ پاکستان میں بنتا تھا جی ان تمام چیزوں کا جو خالق اور بانی اور اس وقت پاکستان کا وزیر خزانہ تھا وہ شخص بھی احمدی تھا حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح ماؤود و مہدی معود علیہ صاحۃ وسلام کے خاندان سے تعلق رکھنے والی شخصیت تھی جن کا نام ایم ایم احمد, احمد تھا, تھا جی جو کہ ورلڈ بینک کے بھی پھر صدر بنے بہت سی خدمات رہیں تو یہ ہے وہ تاریخ کیپٹن صفدر صاحب جس کو آپ نے مسخ کرنے کی کوشش کی اور ایک غلط پیغام پاکستان میں دینے کی کوشش کی اور آپ نے جو اپنے اوپر ایک مشکل آ رہی تھی اگر کہہ سکے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے اس کو موڑ کے ایک اس طرف لے آئیں جو کوشش پہلے بھی کی گئی اور ان لوگوں کے انجام بھی آپ کے سامنے ہیں کہ خدا کے ایک سچے معمور کو جھٹلانے کے جو جو نقصانات تاریخ جس کی گواہ ہے آپ نے بھی اس کو دعوت دے دی ہے اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے تو ہم نے ایم احمد صاحب کا ذکر ابھی نہیں کیا تھا ذکر خیر بہت بہت ساری تاریخ ہے جو اس وقت جب پاکستان چل رہا تھا آج تو آپ کہتے ہیں ہم اسے ایشین ٹائگر بنا دیں گے یہ ایشین ٹائیگر بن گیا تھا جی نہ صرف ایشین ٹائیگر بات آپ نے سنی کہ جرمنی تک کو قرضہ دیا گیا تھا ہاں جی صفی صاحب وہ <laughs> آپ نے جو جس طرح یہ ساری بات کی مجھے وہ ایک شعر بڑا مشہور شعر ہے وہ یاد آ گیا کہ جب بھی گلشن کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہماری گردن گٹی <laughs> پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں تو بڑے افسوس کی بات ہے جماعت احمدیہ نے پاکستان کے لیے خون کی قربانی دی ہے جانی قربانی دی ہے مالی قربانیاں دی ہیں خدمات بجا لائے ہیں تو اور یہ ہمارا پاکستان پہ کوئی احسان نہیں ہے یہ ہمارا فرض تھا اور ہمارا فرض ہے اور ہمارا فرض آئندہ بھی ہوگا اور ان اللہ ہم نباتے رہیں یہ گے فرض ہم نے سیکھا کس سے یہی تو محرض کرنے لگا تھا کہ ہم نے یہ فرض سیکھا ہے نبی کریم صلی اللہ, صلی اللہ, اللہ علیہ وسلم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حب الوطن من المان کہ جو آپ کا وطن سے محبت ہے وہ آپ کے ایمان کا حصہ ہے اور یہ صرف کھوکھلی محبت نہیں یا دعوے سے محبت نہیں ہونی چاہیے بلکہ انسان کے عمل سے یہ ثابت کرنا چاہیے کہ کیا واقعی اسے سے ہم محبت کرتے ہیں کہ نہیں تو جماعت احمدیہ کی جو خدمات ہیں احمدی مسلمانوں کی خدمات ہیں پاکستان میں وہ بڑھ چڑھ کر بول رہی ہیں کہ کس طرح پاکستان میں احمدیوں نے خدمت بجا لائی ہے اور خدمت کرتے رہے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی خدمت کرتے رہیں گے اور جب بھی ہمارے ملک میں کو ہماری جان کی ضرورت ہوگی وہاں پہ احمدی کبھی بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور اس کا ذکر ہمارے ہماری جماعت کے امام حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس اللہ تعالیٰ بنس عزیز نے فرمایا کہ جب بھی پاکستانی فوج کو احمدی مسلمانوں کی جانوں کی ضرورت ہوگی تو بڑھ چڑھ کر انشاءاللہ شاء قربانیاں کرتے چلے جائیں گے تو یہ تو ہمارا ہے ایمانی تقاضا ٹھیک ہے کہ है. ہم نے نبی کریم صلی اللہ, صل اللہ علیہ وسلم, وسلم سے سیکھا ہے چلیے بہت بہت شکریہ سامع پروگرام ہے ریڈیو احمدیہ اور ہمارا جب آپ کے سوالات بھی خوش آمدید احمدیہ میں ناصر صاحب السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام جی آپ کو السلام علیکم وعلیکم السلام السلام میں ڈیڑھ گھنٹے سے زیادہ ماشاءاللہ اللہ آپ لوگوں کے خدمت حضرات یہ تو دنیاوی خدمت ہے پاکستان کی خدمت کی چاہے ایٹم بم بنایا چاہے آپ نے جو جو, جو کچھ بھی کیا یہ تو دنیاوی کیا ہم دنیا دنیاوی ترقی دنیاوی خوشحالی کے لیے دین سے دور ہو جائیں قرآن اور حدیث کو چھوڑ دیں دنیا کی ترقی کے دین کو چھوڑ دے دیکھو خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور القیور آنے کو مان لیا جائے بنیادی <تصفيق> <جائے تصفيق> سوال تو یہ عقیدے کا ہے دین کا ہے قرآن اور حدیث کا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کے نہ ہونے کا ہے یہ سوال ہے کہ کیا یہ دنیاوی اللہ کی نظر میں تو یہ قرآن سر مارا جس کا مفہوم ہے ایک مچھر کے مر کے برابر بھی نہیں ہے عقیدہ تو ہمارا یہ ہے بنیادی کہ نبی صلی اللہ صاحب کو آئے گا یا نہیں آئے گا یہ ہے پلیز کے بارے تھوڑا سا بولے چلیے بہت شکریہ جی بھائی مجھے تو اس سوال کا نہ سر لگ رہا ہے نہ پاؤں مل رہا ہے کہاں پہ ہے کیونکہ ہم نے اس پروگرام کا آغاز قرآن کریم کی عائد سے کیا اور اس پروگرام کا آغاز میں ہی اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصو بتایا اور جو بھی خدمت جماعت احمدیہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے دنیا میں بجال آ رہی ہے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی کی روشنی میں بتایا کہ ہم کیوں یہ کام کر رہے ہیں اگر ہم رن فار وان کر رہے ہیں یا کسی ہاسپٹل کو پیسے دے رہے ہیں یا چیریٹی کا کام کر رہے ہیں تو بتایا کہ کیوں ہم کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے تو ہم کر رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے اور نبی کریم اور اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ملک کی خدمت کی ہے تو ہم کیوں خدمت کی, کی ہے کس وجہ سے کی ہے اس کا بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سے بتایا ہم نے کہ ابھی آپ نے پوچھا بالکل تو جتنی بھی ہم نے بات کی ہے آج کے پروگرام میں یہ کوئی ہم اپنا بڑھ مارنا مقصد نہیں ہے اس کو بتانا مقصد یہ ہے کہ جماعت احمدیہ مغرب میں یا دنیا میں کس طرح اسلام کا امیج تبدیل کر رہی ہے آج اسلام کا کوئی نام لیتا ہے تو اس کے ذہن میں تین چار چیزیں آتی ہیں وائلنس جہاد اور اس طرح کی چیزیں اور کوئی یہ سوچتا نہیں کہ جو فلاحی کام ہے جس پہ اسلام نے بے حد توجہ دی ہے وہ اسلام اس میں مسلمان کیا کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کو اللہ تعالیٰ بہت توفیق دے رہا ہے خدمت خدمت کرنے کی اب جہاں تک انہوں نے سوال کیا کہ نبی نبی نئے نبی،, نبی آنے کا تو نبی آنے کے یہ بھی قائل ہیں اور ہم بھی قائل ہیں یہ چاہ، یہ, چاہ، یہ کہتے ہیں کہ کوئی بنی اسرائیل کا گزشتہ فوج نبی آ جائے گا ہم کہتے ہیں کہ وہ فوت ہو گیا ہے اور قرآن کریم سرین اس کی گواہی دیتا ہے اور ہم بارہا چیلنج کر چکے ہیں حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح ماؤد و مہدی ماؤد علیہ السلام نے بارہا چیلنج کیے ہیں کہ قرآن کریم کی کسی طرح طریقے سے آپ یہ ثابت کر دیں کہ حضرت سیٰ علیہ السلام زندہ ہیں جن کا یہ انتظار کر رہے ہیں اور پھر دوسری بات یہ کہ ہم, ہم کہتے ہیں کہ ہم امتی نبی آ سکتا ہے جی اور وہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شان بڑھتی ہے کم کم نہیں ہوتی کیونکہ حضرت مسیحمۃ السلام نے فرمایا کہ مجھے جو مقام ملا ہے وہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتبام سے ملا ہے کامل جی پیروی سے ملا ہے تو تو یہ بات ہے سوال آ جا کے یہ نہیں ہے کہ کون آ, س, آ, نبی آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا کیونکہ یہ بھی بات اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ نبی آ سکتا ہے بات, یہ بات, بات جی یہ ہے کہ جی پرانا جی ہے یا نیا ہے بالکل ٹھیک ہے بلکل اور دوسری بات یہ بھی ہے ناصر صاحب آپ اپنے سوال میں خود ہی جواب بھی دے گئے تھے آپ نے تسلیم کیا دنیاوی خدمات کا لفظ استعمال کیا کہ یہ کی ہیں آپ نے لیکن اگر آپ غور کریں اور تاریخ میں تھوڑا سا پیچھے جائیں تو یہ بھی یہ بھی جماعت احمدیہ کی صداقت کا ایک نشان ہے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک نئی تعلیم اسلام کی تعلیم یا کوئی بھی نبی جب تعلیم لے کر آتا ہے تو اس کے ماننے والے لوگ کم علم بظاہر ہوتے ہیں غریب ہوتے ہیں بیکس ہوتے ہیں غلام ہوتے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ نبی کے بعد کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ اسلام کی فتوحات کا اگر آپ دیکھیں اسلام نے علم میں ترقی کی مسلمانوں نے ایک عظیم الشان تاریخ بنائی اپنی سائنسدان آئے حکیم آئے اس قوم میں وہ لوگ آئے جنہوں نے دنیا کو ایک نئی ثقافت دی نئی سائنس کی بنیاد رکھی وہ کون سی کامیابیاں تھیں دنیاوی تھیں یا دینی کامیابیاں تھی تو اس تعلیم کا اثر ہوتا ہے یہی تو ہم آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں یہی طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ سے ہر نبی کے ساتھ رہا ہے ایسے نہیں مل جاتی اور جب خاص طور پہ آپ کو یہ بات بتائی جاتی ہے کہ یہ سب باتیں جماعتیں احمدیہ دیا کرتی ہے یا حضرت مرزا صاحب نے کی ہیں تو اللہ کو گواہ بنا کر کی ہیں اللہ کی قسم کھا کر کی ہیں یہ کوئی دنیاوی کاروبار نہیں کیا تو یہ بھی ایک صداقت کی ایک طرح سے آپ کے یہ کہ دلیل ہے بارہ بات کو آگے بڑھاتے ہیں کیونکہ کہنے کو بہت کچھ ہے زاہد بھائی جی صفی بھائی لیکن میں ساتھ ساتھ ناصر صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے برعکس دوسرے لوگوں کے کم از کم اس بات کا اطراف ضرور کیا جی ہے بلکل. کہ جماعت احمدیہ جو ہے چاہے وہ دنیاوی طور پر وہ اس کہتے ہیں لیکن اپنے ملک کی خدمت کر رہی ہے اور ایک لگن خلوص کے ساتھ اور اس خواہش کے ساتھ کہ وہ ملک جو ہے وہ ترقی کرے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو باقی لوگ ہیں یا بعض لوگ جو ہیں جو طاقت میں ہیں وہ اس تاریخ کو مٹانا چاہتے ہیں جی بالکل بالکل ٹھیک ہے اس بات سے ہم بالکل مکمل طور پہ اتفاق کرتے ہیں جی صاحب السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی آپ آنر ہیں آپ کا سوال سر جی جی میں یہ بات کرنی تھی تقریر کے حوالے سے جو انہوں نے جو آرمی کی طرف سے سپوک پاکستان جو, جو مرضی فرقہ ہو دوسرا جو حکومت ہے کل میں جو رانا سناولا صاحب کا بھی انٹرویو آیا تھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے باقی بھی جو بھی میں ان کے, کے, کے, ہاں جی. کے چارہ بھی نہیں ہے کہ اس قسم کی اس کو آپ انڈورس کرنا شروع کر دیں تو اس سے ملک میں ایک تفری پھیل جائے گی اور پھیل رہی ہے اور ایک جو مائنورٹی گروپ ہے اس کے خلاف قتل عام ہو سکتا ہے اور بہت کچھ ہو سکتا ہے تو اس لیے ایسا کوئی کوئی بھی جو انسان اپنے حواس میں ہے ایسی تقریر کو کبھی بھی قبول نہیں کرے گا اس کو انڈورس نہیں کرے گا ساتھ ساتھ جب وہ تقریر کر کے باہر جاتے ہیں تو وہ سیڑھیوں سے اتر رہے ہیں اور وہ ممتاز قادری کے نعرے لگا رہے ہیں تو ایسے شخص کو جس کو ایک حکومت نے ٹیررس قرار دیا ہے اور اس کو پھانسی کی سزا بھی دے دی ہے اور اس اور اسی کی حکومت کا ایک جو الیکٹڈ ممبر ہے وہ اس کے باہر جا کے نعرے بھی لگا رہا ہے تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اس قسم کے کام کرتے ہیں ان کو انڈورس کرنا یا ان کو تسلیم کرنا باقی لوگوں کے لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے تو بظاہر یہ ان کی جو ان سی پارٹی ہے اس کی اس کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ ہے اور اس کو کوئی سین جو سمجھدار انسان ہے کبھی بھی اس کو قبول نہیں کرے گا چلیے بہت شکریہ بہت شکریہ امتیاز صاحب ابھی ایک کالر سا, ہمارے ساتھ تھے انہوں نے آ, فون پہ اپنا سوال لکھوایا ہے انہوں نے آن ایئر آنے کی آ, وہ نہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہر شخص جس کی عمر اٹھارہ سال سے زیادہ ہوتی ہے اور اپنے آپ کو ووٹر بھی چاہے رجسٹر کرائے یا شناختی کارڈ بنوانے کے لیے جائے یا پاسپورٹ بنوانے کے لیے جائے تو اس کی اپلیکیشن کے اوپر اس کو یہ بات ایک حلف نامہ دینا پڑتا ہے جس کے بعد اسے کہنا پڑتا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ ہو کے بعد کوئی کسی اور کو نبی نہیں مانتا یہی نہیں بلکہ اس پہ آگے لکھا ہوتا ہے کہ مرزا غلام احمد کا یا احمد سے تعلق نہیں احمدی یا لاہوری فرقے سے تعلق نہیں تو اس کی وجہ وہ پوچھنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کیوں ہے ایسا یہ بالکل ڈسکشن ایک اور دوسرے ٹینجنٹ میں چلی جا رہی ہے تو ہم آ, وجہ تو جنہوں نے یہ رکھا ہے آ, اس ان سے پوچھنا چاہیے زیادہ تو اس کی بس جو بظاہر لگتی ہے کہ ایک مائنورٹی گروپ ہے جو آ, جس میں لیڈرشپ ہے جس میں ایجوکیشن ہے جس میں آ, اسلام کی حقیقی تعلیم ہے اور جس میں آ, آ, سارے اجزاء موجود ہیں ترقی کرنے کے اس کو کارنر کیا جا رہا ہے اور سیاسی اور دنیاوی رنگ سے ان کو بالکل کتھا تعلق کیا جا رہا ہے اور بھی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن آئی تھنک ہمیں واپس اپنے موضوع کے اوپر آنا چاہیے بجائے کہ ہم ایک اور ٹینجنٹ میں چلے جائیں بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے ایک بس ضمنً ایک منٹ میں میں آپ سے ایک واقعہ شیئر کروں گا اور ہم آگے بڑھیں گے اس کی جو وجہ ہے وہ تو جو بھی ہے لیکن آپ یقین کریں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی اور وہ جماعت احمدیہ میں شامل ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی احمدیت قبول کرنے کا واقعہ یہ بتایا کہ وہ پاکستانی پاسپورٹ بنوانے کے لیے گئے پاکستان سے باہر تھے انہیں یہ حلف نامہ دیا گیا انہوں نے کہا کہ میں تو اس پہ سائن نہیں کر سکتا جی. مجھے پتہ ہی نہیں یہ کس کا آپ نام لے رہے ہیں میں تو اس شخص کو بھی نہیں جانتا مجھے پتا ہے کہ یہ کون سا گروپ ہے اور میں سائن کر دوں کہ میں سے جب میں مسلمان ہوں تو میں مسلمان ہوں کلمہ میں نے پڑھ لیا تو ان کو کہا گیا کہ نہیں جب تک آپ سائن نہیں کریں گے آپ کا پاسپورٹ نہیں بنے گا اور اگر آپ اس اس پہ سائن نہیں کرتے تو آپ کو پھر احمدی لکھا جائے گا تو وہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ پاسپورٹ بنوائے بغیر واپس آئے پھر انہوں نے ریسرچ کرنی شروع کی اور جب ریسرچ کی تو اللہ کے فضل سے آج وہ احمدی ہیں اور احمدیت انہوں نے قبول کی ہوئی ہے الحمد للہ چلیے بات کو اب آگے بڑھاتے ہیں موضوع پر واپس آتے ہیں آج جس چیز پہ ہم ذکر کر رہے ہیں جی امتیاز جی جو اب اگلا موضوع ہے جس پہ ہم نے بات کرنی ہے اس پہ ہم پہلے ضمنی طور پہ بات کر چکے ہیں وہ ہے کہ اسلام میں انسانیت کی خدمت کے اوپر بہت توجہ دی گئی ہے اگر دو قرآن کریم کے احکامات کو اگر ڈیوائیڈ کیا جائے تو دو قسم کے احکامات ہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد اور اس میں رشتہ داروں کے حقوق ہیں اب مسلمانوں کے حقوق ہیں اور پھر عام انسانوں کے حقوق ہیں اور اس میں لوگوں جو غور ہیں ان کے بھی حقوق ہیں ایک سوسائٹی میں جو انفارچونیٹ لوگ ہیں ان کے ان کا خیال رکھنے کے لیے بھی با احکامات موجود ہیں زکوٰۃ کے مصارف میں ان کا موجود ہے چندہ وغیرہ جو صدقات وغیرہ ہیں جی اس میں اس کا موجود ہے سارا کچھ اور قرآن کریم میں ہے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ کن تم خیرہ امّت نقرۃ الناس اس کا حوالہ پہلے بھی دے دیا گیا ہے کہ مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم ایک ایسی امت ہو جو انسانیت کے لیے کی فلاح و بہبود کے لیے بھیجی گئی ہو یا مبوس کی گئی ہو یا بنائی گئی ہو تو اب بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نے صحابہ کی ایسی کو ایسی تعلیم دی کہ جس سے لوگوں کا معاشرے میں خیال رکھا جائے اور بوڑھے لوگوں کا بیمار لوگوں کا غربا کا خیال رکھا جائے اور بہت سارے واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وََ کی زندگی میں ملتے ہیں ایک دفعہ زاہد صاحب اس طرح ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ مہاجرین حبشہ ہجرت کر گئے اور جب حبثہ سے واپس ہجرت کر کے آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ساتھ کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے یہی مہاجرین جو واپس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ بتاؤ اس ملک کے کچھ حالات بتاؤ تو ان میں ایک نوجوان شخص تھا ایک صحابی تھا اس نے یہ ذکر کیا کہ یا رسول اللہ وہاں پہ میں نے ایک بڑا عجیب واقعہ دیکھا وہ واقعہ کچھ ایسے تھا کہ ایک بوڑھی عورت جو سے مشکل سے چلا جا رہا تھا اس نے پانی کا گھڑا سر پہ رکھا ہوا تھا اور اس میں پانی بھرا ہوا تھا اور جا رہی تھی تو ایک شخص آیا اس نے شرارت سے جان بوجھ کے اس کو دھکا دیا اور وہ بچاری عورت گری اور اس کا مٹکا مٹکا کہتے ہیں جی مٹکا مٹکا, مٹکا, مٹکا ٹوٹ گیا اور اس سے پانی بھی ظاہر ہے گر گیا تو اس عورت نے اس کو کہا کہ تم نے یہ بہت غلط کام کیا ہے اور اس نے کہا کہ اے تمہیں تم, تجھے جلد معلوم ہو جائے گا کہ جب اللہ اپنی کرسی پر جلو, جلوہ افروز ہوگا اور فیصلے کا دن پہلوں اور پچھلوں سب کو جمع کرے گا یعنی میاں اور ہاتھ اور پاؤں جو کچھ کرتے ہیں خود گواہی دے دیں گے تب تمہیں میرے اور اپنے معاملے میں کا صحیح علم ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ <سلام> علیہ و نے اس قدر جوش ہمدردی پیدا ہوا اور آپ نے فرمایا کہ اس بڑیا نے جو بھی کہا وہ بالکل سچ کہا اور پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیسے برکت بخشے اور کیسے ان کو پاک کرے کہ جو کمزوروں اور طاقتوروں جو کمزوروں کو طاقتوروں سے ان کے حقوق نہیں دلاتے تو ہے یہ نبی کریم صلی, صلی, صلی, صلی, صلی, صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ارشاد یہ فرمایا ہے کہ طاقتور لوگوں سے کمزور لوگوں کے حق لینا تو جو جن کو اللہ تعالیٰ نے مال کی فراوانی دی ہے اور ان کے پاس مال ہے ان سے چندہ اور صدقات وغیرہ لے کر غورابا میں تقسیم کرنا یہ اسلام کی تعلیم کا ایک خاصہ ہے تو اس ضمن میں ہم نے ذکر کیا کہ مسیس آگا میں فوڈ ڈرائیو ہوئی اور اس میں بہت سارا بہت زیادہ نان پیریشبل فوڈ اکٹھا کیا گیا اور لوکل فوڈ بینک کو دیا گیا اسی طرح پند غالباً دس ہزار کا چیک دس ہزار کا چیک انہوں نے جماعت احمدیہ نے میئر کو دیا کہ جو انہی رفائی کام، کاموں کے لیے اس ہوگا اسی ضمن میں گزشتہ سال مجلس خدام الحمدیہ کینیڈا نے جو ہمارے یوتھ ونگ ہے نوجوانوں کا کی تنظیم ہے احمدیہ مسلمانوں کی انہوں نے ایک ملین پاؤنڈ نان پیرشیبل فوڈ اکٹھا جی کیا اور یہ کوسٹ ٹو کوسٹ ہوا کینیڈا کے ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے میں جی اور اس کو لوکل فوڈ بینکس میں دیا جی اور اس کو ہم نے دراصل پچھلے سال ہمارے کینیڈا میں پچاس سال اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوئے تو اس کو ایک شکرانے کے طور پر یہ کام کیا کہ لوگوں میں غرباء میں مال تقسیم کیا جائے یا ان کا خیال رکھا جائے یا ان کو کھانا کھلایا جائے تو یہ ضمن میں تھا تو یہ سب کا سب نبی کریم صلی اللہ, <تصفح> صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوا کے روشنی میں ہم کرتے ہیں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسواء میں برکت ہے کل کے پروگرام میں بھی ہم یہی فرمایا یہی عرض کیا تھا کہ حضرت مسیح محدود نے فرمایا کہ اگر ہم نے ترقی کرنی ہے تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, <تصفح> علیہ وسلم کے اسواء پر عمل کرنا ہوگا اگر <تصفح> مسلمانوں نے ترقی کرنی ہے تو آن حضور صلی اللہ <تصفح> کے اسوا پر چلنا ہوگا اور فرمایا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم. کے اسوے پر چل کر انسان موجزات کر سکتا ہے تو ہمارا جو بھی ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اس کا مقصد یہ نہیں کہ اپنی تعریفیں کرنا یا بڑھ بڑھ کے باتیں کرنا باتیں باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کس طرح جماعت احمدیہ مسلمہ مغرب میں اسلام کا جو امیج ہے وہ بہتر بنانے کی کوشش کر رہی ہے اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمیں اللہ تعالیٰ تفیک دے رہا ہے کہ ہم آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس ویپر چل رہے ہیں اس زمین میں آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا آپ چونکہ ملٹن سے ہیں ملٹن میں بھی کچھ ایسی سرگرمیاں چل رہی تھیں گزشتہ روز تو اس کے بارے میں پلیز کچھ آگاہ کریں چلیے بہت شکریہ امتیاز صاحب اس سے پہلے کہ ملٹن میں کیا چل رہا ہے ہم کیا بات کر رہے ہیں آپ کی بات سے مجھے دو باتیں یاد آئیں ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ یہ بھی ارشاد فرمایا ہے ولیک العمۃ وجہ تو یہ بھی ایک سبق ہمیں دیا گیا ہے کہ ہمیں مخرات ات... میں مسابقت کرنی چاہیے اچھے کاموں میں تو جماعت احمدیہ میں یہ والی مسابقت بھی اللہ کے فضل سے پائی جاتی ہے جیسے ایک رن ونزر میں ہوا ایک رن آپ نے ہیملٹن میں کیا یا ایک رن آپ نے کیلگری میں کیا وان میں, میں ماشاءاللہ بہت بڑا ہوا تو اسی طرح سے ملٹن نے بھی ایک انیشیٹو لیا اور دوسری بات جو مجھے یاد آئی بڑی مختصر سی حدیث آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دین کی تعریف کر دیتی ہے اور وہ یہ ہے کہ دین و یہ دین خیر خواہی کا نام ہے تو ہے یہ یہ خیرخاہی کا نام تو یہ کام جب کیے جائیں اسی اتباع میں ہم ہم کرتے ہیں ملٹن بھی اللہ کے فضل سے رن uh, فور ملٹن گزشتہ سال شروع کیا گیا تھا اس کا آغاز ہوا تھا تو دو ہزار سولہ پہلا سال تھا جب ہم نے شروع کیا یہ انیشیٹو لیا ہے ہم نے ملٹن ڈسٹرک ہاسپٹل کے ساتھ مل کے ملٹن میں ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہوتا تھا ملٹن ایک گروئنگ ٹاؤن بن گیا ہے اور کچھ عرصے بعد ایک شہر کی صورت اختیار کر لے گا ایک لاکھ بیس ہزار کے قریب اب آبادی ہو گئی تو ہسپتال انیس سو چوراسی میں بنا ہوا تھا جو کہ بالکل ناکافی ہسپتال ہے اس آبادی کے لیے تو اس کا ایک جدید ونگ ایک نیا ونگ بن رہا ہے جس کے اوپر کافی خرچہ آیا ہے اور جماعت احمدیہ آ, ملٹن آ, آپ کہہ سکتے ہیں چیپٹر نے ایک انیشیٹو لیا اور رن فار ملٹن شروع کیا ہم نے پانچ سال میں اس ہاسپٹل کے لیے ایک لاکھ ڈالر کا وعدہ کیا ہے اور اب تک دو رن ہمارے ہو چکے ہیں اور اس دو رن میں اللہ کی فضل سے ہم نے تقریباً بیس ہزار ڈالر کے قریب کی اماؤنٹ ہے جو جمع کی ہے دس ہزار ڈالر کا چیک اس دفعہ دیا گیا یہ رن مے میں کیا تھا مئی میں مئی کے شروع میں یہ رن ہوا تھا ہمارا رمضان سے بالکل پہلے جو ویکینڈ تھا مدرز ڈے تھا فورٹینتھ مے کو فورٹینتھ مے کو یہ رن فار ملٹن سیکنڈ رن فار ملٹن تھا اور اس ہاسپٹل میں اس وقت ایک دو کمرے ہیں جس میں سے اگر آپ نے وہ کمرہ سپانسر کرنا ہے تو پچیس ہزار ڈالر میں ایک کمرہ سپانسر کیا جاتا ہے تو ہاسپٹل نے وہ دو کمرے احمدیہ مسلم جماعت کی تختی اس کے اوپر لگائی ہوئی ہے اور امید یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ اگلے سال ان دو کمروں کو پورا کر لیں گے شروع کا رن تھا یہی نہیں بلکہ جس طرح احسن گردیزی صاحب نے ذکر کیا تھا اسٹانشنگ اسٹوری کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ لوگوں کے سامنے رکھنے کے لیے تو اسٹانشنگ اسٹوری کا اٹھائیس مئی کو یہ ہم نے پروگرام کیا تھا اللہ کے فضل سے بہت کامیاب رہا اور اس میں تین سو سے زائد مہمان جو کہ مسلمان نہیں تھے وہ شامل ہوئے ٹاؤن آف ملٹن سے گولز سے کچنر سے کچنر کہہ رہا ہوں اوکول سے اور بلنگٹن سے فیملیز آئیں اور بہت ہی جو رد عمل تھا وہ ایک خاتون نے جب اذان سنی وہ ہمارے ایک سیرین فیملی جو ہمارے ساتھ ہے اذان انہوں نے دی تو ان کی آنکھوں سے آسو جاری تھے اور وہ کہتی ہیں میں نے آج تک کبھی اتنی اچھی آواز جو خود دل میں جا رہی ہو جس سے سکون مل رہا ہو اور ساتھ آپ اس کے مطلب دے رہے تھے وہ کہتی ہیں کہ آج سے پہلے تو میں یہ سمجھتی تھی کہ شاید اذان میں آپ یہ کہتے ہیں کہ تلوار لے کے نکلو اور جو مسلمان نہیں ہیں اس کو مار ڈالو مجھے تو یہ تعلیم سمجھ میں آتی تھی یا جو قرآن جب آپ نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتائی مجھے تو علم ہی نہیں تھا کہ ان کی جو پیدائش ہوئی تھی تو ان کے والد صاحب تھے یا نہیں بچپن میں ان کی والدہ چلی گئی تھیں کن حالات سے یہ گزرے وہ شخص جس نے ماں کا پیار دیکھا ہی نہیں وہ ماں کے حقوق کے بارے میں بات کر رہا ہے جس نے اپنی بہن دیکھی نہیں وہ بہن کے حقوق کے بارے میں بات کر رہا ہے تو یہ ساری کی ساری چیزیں جب لوگوں کو تک پہنچتی ہیں تو وہ پھر آپ اسلام کے بارے میں ان کی فکر ان کی نظر تبدیل ہو جاتی ہے اور جب انہوں نے سیرینز کے بارے میں سنا اور ان کے اوپر جو ظلم ہو رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ وہ بھی ایک کچھ فیملیز کے ساتھ مل کے ایسی ایک فیملی کو سپانسر کر کے بلانا چاہتے ہیں تو یہ ہے وہ آ, زائد صاحب جو تعلیم جس کا ذکر کرتے ہیں جو دیتے ہیں آ, جو اسلام کی حقیقی تصویر دنیا میں پیش کی جاتی ہے اور اس میں جیسے مسیس آگا ہو اس میں وان ہو اس میں بیری کی جماعت ہو ان تمام جماعتوں کے ساتھ ساتھ ملٹن کی جماعت بھی اور پورے کینیڈا میں جتنی جماعتیں موجود ہیں وہ حصہ لیتی ہیں بات کے سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے رہیں گے چلاتے رہیں گے جو ہمارے ساتھ کچھ کالرز ہیں ان کو بھی شامل کرتے ہیں فضل علی صاحب نے ہمیں کال کی ہے ٹورنٹو سے فضل علی صاحب کو تو کال کوئی اور کہہ دیتا ہے کہ ان کی نبی میں آپ اس کو بھی بلیو کریں گے کہ یہ نبی ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے فضل علی صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے یہ سوال کیا میں اپنے مہمانوں کے سامنے رکھوں گا کہ اگر موضوع سے متعلق ہے آپ لینا چاہتے ہیں امتیاز صاحب تو سوال جی بہت بریفلی اس کا میں جواب دیتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ و وسلم نے جس آنے والے نبی کا کے بارے میں پیش کوئیں بیان فرمائیں اور ہمارے مطابق وہ نبی امتی نبی آ چکے ہیں وہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلات وسلام ہیں مسیح ماؤد و مہدی ماؤد مہد. ہاں جی اگر اگر کوئی انسان کلیم کرتا ہے اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نبی ہے اور وہ امتی نبی ہے تو اس کو جانچا جائے گا کوئی ہمارے خود ساختہ جو ہے اس کے اوپر نہیں جانچا جائے گا بلکہ وہ جانچا جائے گا جو پیش گوئیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیں اس کے مطابق جانچا جائے گا کیا وہ پیش پوری ہوئیں ان میں سورج اور چاند گرین کی پیش گوئی تھی اس میں جو سلیب کو توڑنے کی پیش گوئی تھی وہ بہت ساری پیش ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ساری پیش دیکھی جائیں گی کیا اس کے اوپر پوری آتی ہیں کہ نہیں اور اس کو سچائی کے ساتھ اپنی سچائی کے ثبوت دینے ہوں گے جس طرح حضرت مرزا صاحب نے اپنی سچائی کے ثبوت دیے اور بہت ساری دعائیں کیں اور دعائیں قبول ہوئیں اور بہت سارے لوگ آپ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے اور آپ اللہ تعالی نے ہمیشہ آپ کو فتح سے ہمکنار کیا بہت سارے عیسائی مقابلے کے لیے آئے اور آپ نے اسلام کا دفاع کیا اور وہ بھاگے اور اللہ تعالی نے ہمیشہ آپ کو اس میدان میں فتح سے ہمکنار کیا تو بہت ہی کے ساتھ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص آتا ہے تو اس کو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان فرمودہ معیار پہ جانچا جائے گا نہ کہ ہمارے کسی خود ساختہ معیار پہ جانچا جائے گا یعنی کہ है. نبوت کے معیار جو قرآن کریم نے بیان کی ہیں وہ اس میں پائے جائیں دوسری بات یہ کہ نبوت اور نبی کا بھیجنا تو اللہ تعالیٰ کام ہے اس کے دروازے بند کرنا ہمارے اختیار میں تو ہے نہیں جب اللہ تعالیٰ مناسب سمجھے گا تو اللہ تعالیٰ دوبارہ نبی بھیج سکتا ہے بالکل ہم کون ہوتے ہیں کہ کہیں کہ جی نبی آنا بند ہے یا اگر حضرت صلی اللہ حزمسی آ گئے ہیں تو ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے اللہ بہتر جانتا ہے جب ضرورت پڑے گی اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اور نبی بھیج دیں دکان کریم میں یہ हाँ. حق اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے ہاں جی ہاں جی بالکل اور دوسرا یہ بھی سوچنا چاہیے کہ, اے, کہ کبھی کوئی فوت ہوا انسان بھی کبھی واپس آیا کبھی دنیا میں ایسا مارکا ہوا ہے یا کبھی کام ہوا ہے کہ بندہ فوت ہوا پندرہ سو سال بعد آ جائے اس کے بارے میں بھی غور کرنا چاہیے کہ اگر کل کو کوئی کلیم کر سکتا ہے کہ امتی نبی ہونے کا کوئی کبھی یہ بھی دنیا میں ہوا ہے کہ پندرہ سو سال کے بعد بندہ فوت ہوا واپس آ جائے دو ہزار سال سوری اسی جسم کے ساتھ اسی جسم کے ساتھ عام مسلمانوں کے آسمان پر موجود ہیں اسی کیسی انہونی بات ہے لیکن اس کی طرف غور نہیں کرتے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بات چلیے بالکل ٹھیک ہے سامین ریڈیو احمدیہ پروگرام ہے پروگرام کے آخری گھنٹے میں ہم داخل ہو چکے ہیں ہمارا اور آپ کا ساتھ رہتا ہے شب بارہ بجے تک یعنی نصف شب تک ہفتے اور اتوار کو ہم یہ پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ہفتے کو ہمارا پروگرام شب نو بجے شروع کیا جاتا ہے جب کہ اتوار کو آٹھ بجے شب آٹھ سے دس تک آٹھ سے دس تک اور ایک پھر موجود ہیں انہیں ہم خوش آمدید کہیں گے علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم السلام آپ سب کو السلام علیکم وعلیکم السلام و اللہ ہلو جی میرا سوال یہ ہے کہ دیکھو آپ لوگ ماشاءاللہ اپنے دین کے لیے بہت خدمت آپ کتنے جہاں جو بھی جہاں بیٹھے ہوئے پڑھے لکھے لیکن سب کچھ اچھے لیکن مجھے ایک چیز بہت کنفیوز کاری سمجھ نہیں آ رہی کہ میرا میری حیثیت آپ کی نظر میں اور کروڑوں مسلمان جو ہے غیر احمدی وہ کیا حیثیت جیسے یہ فکر میں پڑھتے اس کے مطابق جیسے آپ کہتے ہیں مرزا غلام احمد صاحب نبی ہیں تو لکھا ہوا کہ جو بھی نبی کی آمد کوئی معمولی واقعہ نہیں ہوتا کہ نبی آیا جس نے چاہا مان لیا اور جس نے چاہا انکار کر دیا اور بت بات ختم ہوگی بلکہ نبی کی بحثر کے بعد کفر اور اسلام کی کٹوٹی نبی کی ذات بن کر رہ جاتی ہے کوئی کتنا نیک پاک باز عالم اگر وہ کسی سچے نبی کی کو تسلیم نہیں کرے گا تو اس کا نام مسلمانوں کی فہرش سے خارج کر دیا جائے گا اور کفار منکرین کے زمرہ میں اس کا نام درج کر دیا جائے گا یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں کیونکہ میں, میں, میں تو اپنے آپ کو آپ کی نظر میں کافر سمجھتا ہوں جیسے آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ جب جب یہ فیصلہ ہو رہا تھا اسمبلی میں 1974 میں تو یا یہ بخش جو اٹارنی جنرل تھا مفتی محمود صاحب نے اس کے, اس کے ذریعے جرہ کی تھی جو اسمبلی کے ممبران کی موجودگی میں مرزا ناصر صاحب کی زبانی مرزا غلام احمد قادم کا دیا, تھا دیا کے ممبران اسمبلی سمیت ایک ارب سے زائد مسلمان جو مرزا غلام احمد قادن کو نہیں مانتے وہ پکے کافر ہے تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ کی نظر میں میں مسلمان ہوں جی امتیاز صاحب نظر کے سوال ہے کہ آپ کی نظر میں تو آپ بتائیے کس کی نظر میں کیا جواب بنتا ہے اس کا میں <laughs> اب اس کا کیا جواب دوں در اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے کوٹیشن کی کسی کتاب سے کوٹیشن پڑھی ہے نہ انہوں نے قرآن کریم کا حوالہ دیا ہے نہ انہوں نے کسی حدیث کا حوالہ دیا ہے تو ہم ایسی باتوں کو تو نہیں مانیں گے نہ ایسی باتوں کا جواب دیں گے کوئی قرآن یا حدیث کی بات کریں ہم جب سے پروگرام شروع کیا ہے یا تو ہم قرآن کریم سے بات کر رہے ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں یا حدیث کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو ایسی باتیں تو ہر بندہ کوئی اٹھ کے بات کر ہر بات کا جواب تھوڑی دیا جاتا ہے بات یہ ہے کہ اگر ان کے ان کے معیار میں یا ان کے زوم میں کہ انہوں نے بہت بڑا پاکستان کی حکومت نے کام کیا تھا تو پھر تو اللہ تعالیٰ کو نوازنا چاہیے تھا ملک کو بہت زیادہ بڑھ چڑھ کے نوازنا چاہیے تھا کہ اتنی بڑی اسلام کی خدمت کر دی اور اسلام کی دنیا میں ایسا مار ہوا جو چودہ سو سال میں کبھی مار نہیں ہوا تھا اور ایک گروپ کو پکڑ کے ان کو اسمبلی میں بلا کے ان کو کافر قرار دے دیا اور سارا کچھ کر دیا تو پھر تو اللہ تعالیٰ کے بڑے فضل ہونے چاہیے تھے نوے مسئلہ مسئلہ حل, بی... مسئلہ حل کر دیا اور اللہ تعالیٰ کے بے شمار فضل ہونے چاہیے تھے تو آپ خود ہی دیکھ لیں اب کہ اس کے بعد کیا ہوا اور جن لوگوں نے سرکردہ تھے ان کے ساتھ کیا اللہ تعالیٰ جا. نے کیا کوئی ہمارا تو نہیں ہاتھ تھا اس میں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ تھا اور جن لوگوں نے بڑھ چڑھ کے یہ کام کی ان کے ساتھ کیا اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو ایسا نوازتا ہے اور اس کے برعکس جماعت احمدیہ جن کو یہ سمجھتے ہیں کافر ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کیا معاملہ ہے جن کے جن کے زوم میں حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی یعنی باللہ اللہ باللہ من ذالک ایک سچے نبی نہیں تھے کیا اللہ تعالیٰ ایسے, ایسے سچے نبیوں کو نوازتا ہے جس نے جھوٹے نبیوں کو نوازتا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح تو سلام کو اس وقت الہام کر کے یہ فرمایا جس وقت آپ کے گلیوں میں آپ کو کوئی نہیں جانتا تھا آپ کے جو ہمسائے میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا اور یہ اس وقت ہوا جب حضرت مسیحمود السلام کو, کو کوئی نہیں جانتا تھا جی اور اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم یہاں پہ بیٹھ کے حضرت مسیحمد رسّت السلام کی بتائے ہوئے اسلام کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں یا بتا رہے ہیں اور وہ اصل میں حقیقی اسلام ہے جو نبی کریم صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا اور آپ نے جو اللہ تعالیٰ سے سیکھا وہ آگے لوگوں کو بتایا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خود انسان ذرا غور کرتا ہے کہ جو ہم بات کر رہے ہیں اس میں کیا حقیقت کیا ہے کیا اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو ایسے نوازتا ہے آج صرف میرے بھائی اس پہ غور کر لو کہ کیا اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو ایسے نوازتا ہے جتنے اتنے اتنے بڑے کام کیے ہوں یا جس ملک نے اتنے بڑے بڑے مسائل حل کیے ہوں اور اسلام کی خدمت کی ہو اور جو بزرگ آپ کے اے علماء ہیں جو بڑھ چڑھ کر جماعت احمدیہ مسلما کے خلاف بولتے ہیں کیا ایسے اللہ تعالیٰ ان کو نوازتا ہے اور نواز رہا ہے صرف آج دیکھ لیں اور دوسری طرف جماعت کا بھی دیکھ لیں اور یہ قرآن کریم سے میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ جو مومنین ہے ان کو بڑھا رہا ہے اور جو ہیں جو انکار کرنے والے ہیں ان کی چاروں طرف سے زمین کاٹی جا رہی ہے ذرا غور کر لیں 1974 کا دیکھ لیں اور اب دیکھ لیں کہ کیا کیا فرق ہے اور جماعت کی ترقی کے بھی دیکھ لیں کہ کس طرح جماعت نے انیس سو کے بعد ترقی کی جب سے یہ فیصلہ کیا ہے پاکستان کی حکومت نے تو میں باقی اس زیادہ بحث میں نہیں جانا چاہتا اس میں بالکل ٹھیک ہے اگلے موضوع پہ بھی جانا ہے بالکل تو اس ضمن میں جو آپ سے عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ جماعت احمدیہ جو اسلام کی خدمت کر رہی ہے اور اسلام کی خدمت کے علاوہ انسانیت کی خدمت کر رہی ہے وہ دراصل اسلام کی تعلیم کی روشنی میں ہی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں بے شمار مصائب آتی ہیں کبھی طوفان آ جاتے ہیں کبھی زلزلے آ جاتے ہیں کبھی کچھ آ جاتا ہے اور بہت سارے لوگ ام اس سے سفر کرتے ہیں ان پہ مصائب آتے ہیں پریشانیاں آتی ہیں گھر برباد ہو جاتے ہیں جی گھر چھوڑ کے جانا پڑ جاتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ جماعت کو اسلام کی اس تعلیم پر بھی عمل کرنے کی توفیق تعا فرما رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مظلوم کی مدد کرو غریب کی مدد کرو جو پریشانی میں ہیں مصائب میں ہیں ان کی مدد کرو اور وہ اللہ تعالیٰ سے جو اللہ تعالیٰ جماعت کو توفیق دے رہا ہے تو سفیر صاحب آپ کو یاد ہوگا جب پاکستان میں بڑا خطرناک زلزلہ آیا جی پانچ اکتوبر کا زلزل جی, زلزل بہت خطرناک زلزلہ آیا اور ہاں جی, جی. آٹھ اکتوبر دو جی. جی. اور کشمیر میں بے بڑی ش... بہت کیجویلٹیز ہوئیں اور آپ کو پتہ ہے کہ کشمیر کی جو اسمبلی تھی اس وہ پہلی اسمبلی تھی جنہوں نے ہمیں غیر مسلم قرار دیا تھا جی. ایسے ہی ہے نا جی اور ہم نے جب زلزلہ آیا ہے تو جماعت احمدیہ نے یہ نہیں سوچا اور یہ دل میں کوئی بغض یا نفرت نہیں رکھی کہ ہم, ہمیں ان لوگوں نے کافر قرار دیا تھا یا غیر مسلم قرار دیا تھا ہم نے ان کی مدد نہیں کرنی اللہ تعالیٰ کے فض سے جماعت احمدیہ نے بڑھ چڑھ کر احمدی مسلمانوں نے مالی قربانی بھی دی اور وہاں جا کے لوگوں کی خدمت بھی کی پھر آپ کو پتہ ہے سری لنکا میں جب یہ سونامی آئی ہے اس وقت بھی بہت ساری موتیں واقع ہوئیں اور اس میں بھی جماعت احمدیہ کی جو ہیومینٹی فرسٹ ہے حضرت خلیفۃ المسی خام اللہ تعالیٰ بنسل عزیز کی کے ارشادات کی روشنی میں جا کے وہاں پہ خدمت بجا بجا لاتی رہی اور پھر فلپین میں آپ کو بتا ہے ٹائیفون جائے اور بہت سارے مسائل وہاں پہ بھی آئیں اور اب تک ہماری ہیومینٹی فرسٹ کی ٹیمز وہاں پہ موجود ہیں ہیٹی کا زلزلہ آپ کو یاد ہوگا کتنی تباہی مچائی بالکل اور اور اس, اس کے بعد حضرت خلیفۃ المسی الخ سید تعالیٰ بن سزید نے یہ ارشاد فرمایا کہ اب جا کے وہاں پہ لوگوں کی مدد کی جائے تو اسی طرح اب تک وہاں پہ بھی خدمت کی گئی اللہ تعالیٰ کے فضل سے امریکہ میں طوفان آیا سینڈی جی اور اس میں بھی کافی نقصان ہوا اور وہاں پہ بھی ہیومینٹی فرسٹ اور جماعت احمدیہ کے والنٹیئرز نے جا کے بے پناہ خدمت کی لوگوں کی اب آپ کو پتا ہے ہیوسٹن میں جو آیا تھا طوفان جی آیا تھا اس میں بہت سارا نقصان ہوا جانی بھی مالی بھی نقصان ہوا اور اس پہ بھی ہماری جو والنٹیئرس ہیں ابھی تک اللہ کے فضل سے گراؤنڈ میں ہیں اور وہ خدمت کر رہے ہیں اور یہ دراصل اسلام کی تعلیم کی روشنی میں کر رہے ہیں اب آپ کو پتہ ہے کہ جو ہریکن سیزن ہے اس میں بے شمار ہریکن آ, آ, آ, آ رہے ہیں اور اس میں ایک پورٹریکو میں بہت بڑا جی ہریکن آیا اور بہت تباہی ہوئی ہے بہت تباہی ہوئی ہے اور وہ تباہی ایسی ہے کہ گھروں کے گھر برباد ہو گئے ہیں شہروں کے شہر برباد ہو گئے ہیں اور بجلی ابھی تک وہاں پہ مجسر نہیں ہے تو اس زمن میں وہاں پہ بھی ہمارے پیارے امام سیدنا حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیل خام سید بن نسل عزیز کے ارشادات کی روشنی میں وہاں پہ والنٹیئرز موجود ہیں خدمت کر رہے ہیں میرے ایک بہت پیارے دوست آ, سلمان سلمان شیخ صاحب ہو جو وہاں پہ خدمت کر رہے ہیں وہ آ, انہوں نے ہمارے ساتھ آن لائن ہونا تھا کسی طریقے سے نہیں آن لائن ہو پا رہے وہ بھی وہاں پہ اے, خدمت کر رہے ہیں آ, اور میں چاہتا تھا کہ ہم ان کو آن لائن لے کے ان سے جی, پوچھ, ان سے بالکل. پوچھیں کہ کیا خدمت کر رہے ہیں آپ اس زمین میں کچھ عرض کریں پلیز چلیے ابھی بات یہ ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں پوٹری کو میں ان سے رابطہ بحال کرنے کی اگر ہمارا رابطہ بحال ہوتا ہے امتیاز صاحب تو ہم ان سے ضرور بات کریں گے اور ان کو آن ایئر بھی لیں گے یہ تو ایک بہت اچھی بات بھی ہے اور ہم اگر دیکھیں تو پولٹری کو ایک چھوٹا سا ملک ہے ایک چھوٹا سا شہر ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں اور وہاں پر اس وقت جو حالات ہیں اگر رحمت یا مسلم جماعت موجود ہے خدمات انجام دے رہی ہے ہم کس کو دکھا رہے ہیں بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ یہ تو کوئی مقصد نہیں تھا اور نہ اس بات پر اور جو ذکر کیا شروع میں کہ قرآن کریم کی بات کریں یا سیرت سیرت طیبہ کی بات کریں صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایز یا بحثیت مسلمان اسلام کو اسلام کی ترویج اور اسلام کی اشاعت کا ہی کام کیا کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی اور مقصد ہمارے سامنے نہیں ہوتا تو جو بات ہم نے کی ہماری کوشش جاری ہے اگر ہمارا رابطہ ہوتا ہے تو ہم آپ کی بات امتیاز صاحب ضرور کرا دیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ کیا خدمتیں ہو رہی ہیں کیا حالات ہیں اس شہر کے تو جب تک ہم اپنی بات کو پھر آگے لے کے چلتے ہیں اور موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں میں ٹیکنیکل جو ہماری ٹیم ہے اس سے میں نے درخواست کی ہے کہ وہ کوشش کریں اور ان سے رابطہ اگر بحال ہو جاتا ہے ان سے ہم بات کر سکتے ہیں تو اس بات کو لے کر آگے چلیں تو امتیاز صاحب بات یہ ہے کہ ہیومینٹی فرسٹ بھی اللہ کے فضل سے ایک آپ نے پچھلے پروگرام میں بھی غالباً اس کا ذکر کیا تھا مستقل بنیادوں پر خدمات کر رہی ہے اور دنیا میں ہر ایک اس جگہ پہ, پہ پہنچتی ہے جہاں انسانیت کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے دنیا کے اس کونے میں جس کا آپ نے ذکر کیا کو کا جس میں کوئی ہمارا عام مسلمان یا عام پاکستانی سوچ یہ کہ میرا کیا انٹرسٹ ہے میرا تو کوئی انٹرسٹ نہیں بنتا بالکل. وہاں پہ دنیا کے دوسرے کونے پہ بیٹھا ہوا ہے جی پر سوائے اس کے کہ آپ بہت ساری ایسی سوشل میڈیا پہ نظمیں بھی آ رہی ہیں پوسٹ بھی آ رہی ہیں کہ عملی طور پہ تو کچھ نہیں کرنا بس بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ آپ لائک کر دیں اس کو یا اس کے لیے ایک تازیتی بیان دے دیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی لیکن عملی طور پر 2005 کے زلزلے کا ذکر کیا آپ نے اس وقت میں پاکستان میں تھا جی اور جو حلفن آپ کو میں بیان دے رہا ہوں کہ سب سے پہلے پہنچنے والی ٹیم احمدیہ مسلم جماعت کے ڈاکٹرز کی ٹیم تھی اور چوبیس گھنٹے کے اندر ہیومینٹی فرسٹ کے لحاظ سے جو ڈاکٹرز تھے وہ جرمنی اور انگلینڈ سے بھی پہنچے اور پہنچنے کے بعد نہ صرف پہنچے بلکہ دوائیوں کی قلت خوراک کی قلت یہ تمام چیزیں ہو گئی تھیں وہ سامان اپنے ساتھ وہاں سے لائے اور وہ سامان استعمال کرتے رہے پھر ایک ٹیم ہماری ہوتی تھی بلکہ ایک سے زیادہ تین یا چار ٹیمیں تھیں جن کا صرف ایک کام تھا لاجسٹکس کہ وہ ان دشوار راستوں سے نکل کے واپس اسلام آباد آتے تھے دوائیاں لیتے تھے وہ جا کے پہنچاتے تھے پہنچا کے پھر نئی لسٹ ہاتھ میں پکڑتے تھے کہ اب کیا چاہیے اور وہ چیزیں لے کر آتے تھے یا کچھ زیادہ زخمی ہیں جس کو وہاں کچھ نہیں دیکھ سکتے انہیں ٹرانسپورٹ کیا جاتا تھا اور اس چیز کو وہاں کے لوگوں نے بھی دیکھا اس چیز کو پاکستان کی آرمی نے بھی دیکھا اور نہ صرف ڈاکٹرز میں مد حضرات تھے بلکہ لیڈی ڈاکٹرز بھی وہاں پہنچیں کیونکہ یہ ایک پاکستانی معاشرے میں بھی کشمیر میں بھی یہ بات تھی کہ بہت سے خواتین زخمی تھیں بہت سی خواتین ایک ایک طرح سے جو کیا کہنا چاہیے اس زلزلے کے اصل میں تھی ذہنی طور پر جی وہ موجود ہی نہیں تھی کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ان کو ضرورت تھی کہ کوئی ان کے ساتھ بیٹھتا کوئی ان سے بات کرتا کوئی ان کو اس شوق سے باہر نکالتا تو اس چیز کے لیے بھی اللہ کے فضل سے جو سب سے پہلے پہنچنے والی لیڈی ڈاکٹرز تھیں وہ جماعت احمدیہ کی لیڈی ڈاکٹرز تھیں بہت ساری قوم نے ہی بہت کام کیا لیکن جی احمدی ان کے شانہ بشانہ تھے اس چیز میں شامل رہے سرجنس تھے ہمارے جو جرمنی سے پہنچے جی اور انہوں نے وہاں پر سرجریز کی جتنی وہ کر سکتے تھے تو یہ کام چونکہ میں اس کا گواہ رہا اور اس چیز میں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تھوڑا سی ہم نے شمولیت بھی کی تھی تو آپ سے شیئر کر رہا ہوں اپنی ٹیم جی سے شیئر کر رہا ہوں کہ وہ وقت تھا جو دیکھا تھا اور مجھے یہ احساس دی. ہے کہ ہیومینٹی فرسٹ کے جو ہمارے رضاکار ہیں ان کی باقاعدہ ٹریننگ کرائی جاتی ہے ڈیزاسٹر جب ہو دی. تو بڑی انٹینس قسم کی ایک ٹریننگ ہے جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی ہے اس ٹریننگ میں آپ ایک سرٹیفکیٹ حاصل کرتے ہیں پھر آپ ایز اے کیئر گیور یا آپ ایز اے ڈیزاسٹر ورکر وہاں پہ جا سکتے ہیں تو یہ ایک, ایک چیز پاکستان کے حوالے سے دوسری چیز تھر میں ہے جس, جس میں کوے بنائے گئے ہیں جہاں دی. پہ اسکول بنائے گئے ہیں بنائی تو یہ ساری خدمات اللہ کے فضل سے ہیومینٹی فسٹ کے ریفرنس سے کی جا رہی ہیں ہیومینٹی فسٹ کو بھی ہم کسی نہ کسی پروگرام میں دوبارہ مدعو کریں گے وہ بہت اچھی اور بہت سارے کام کر رہے ہیں جن کا ذکر کرنا ضروری ہے اور اسی حدیث کے مطابق کے ان دین و نصیحاتوں کے دین خیر کا نام ہے تو سامع ریڈیو احمدیہ پروگرام ہے اور پروگرام جاری رہے گا نصف شب تک صفی راجپوت آپ کا میزبان میرے ساتھ آج موجود ہیں امتیاز احمد سرا صاحب اور اسی طرح سے زاہد عابد صاحب امتیاز احمد سرا صاحب اور زاہد عابد صاحب کے ساتھ جو موضوع ہم نے آج شروع کیا تھا وہ یہ تھا کہ جس طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں جو بات ہم سے کی جاتی ہے جو ہم پر کیا جاتا ہے اور عملی طور پر ہم کیا خدمات انجام دے رہے ہیں اس کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں ساتھ ساتھ ہم آپ کی کالز بھی لے رہے ہیں اور کالس کے ساتھ پروگرام کو آگے بڑھا رہے ہیں آپ دیکھیں گے کہ ریڈیو احمدیہ میں اس طرح کے ہم پروگرامز لے کر حاضر ہوتے رہیں گے آپ کی خدمت میں جہاں کوشش یہی ہوگی کہ ہم ایک عملی طور پر اسلام کی تعلیم کس طرح دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں ان موضوعات پہ بات کریں آپ سے زاہد صاحب پروگرام کو آگے لے کے بڑھتے ہیں کیا چیز ہمارے لیے آپ کے پاس موجود ہے جی سفی بھائی جزاک اللہ آ, ابھی ہم جیسے بات کر رہے تھے کہ ہیومینیٹیرین سروس کی پچھلے دنوں زیادہ عرصہ نہیں ہوا امریکہ میں ایک شوٹنگ کا جو واقعہ ہوا ہے یقم اکتوبر کی رات کو جی اس کو تقریباً تین ہفتے ہوئے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کی تاریخ کا سب سے اس طرح کی ماس شوٹنگ جو ہوتی ہے سب سے برا واقعہ ہے اور ساٹھ کے قریب لوگ جو ہے وہ وہاں پہ مارے گئے پانچ سے زیادہ جو ہے زخمی ہوئے اور صرف جو ہے دس منٹ میں ہیں کہتے ہیں کہ یہ سارا کام ہوا ہے اور جب انہوں نے تفتیش وغیرہ کی ہے تو اس کے اندر انہوں نے دیکھا ہے کہ ایک ہزار سے زیادہ گولیاں اس نے چلائیں کوئی پندرہ بیس کے بعد گنے جو ہیں اپنے اس میں موجود تھیں تو اس حوالے سے میں بات کر رہا ہوں اس کا مقصد یہ ہے کہ آل دو کہ یہ بندہ مسلمان نہیں تھا پہلا شک تو یہی جب بھی ایسا کوئی کام नहीं? ہوتا ہے پہلا شک تو یہی ہوتا ہے کہ یہ بندہ مسلمان ہے یا اس کا کسی ٹیررس گروپ سے وہ جس کو اسلامی ٹیررس گروپ کا نام دے دیتے ہیں آئیسس کہہ ہیں جو مرضی کہہ لیں اس سے کوئی تعلق ہے اور سب سے پہلے خدشات یہی ہوتے ہیں لیکن بہرحال ابھی تک جو یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا نہیں ہے ایون دو کہ آئیس والے کلیم کرتے رہتے ہیں کہ جی ہمارے بندہ تھا थीक. وہ اپنی ویب سائٹ پہ ڈال دیتے ہیں کہ جی انہوں... کہتے ہیں نا کہ انہوں نے کلیم کیا ہے کہ جی ہم نے کام जी. کروایا اور کوئی پروف تو ہوتا لیکن بہرحال مقصد یہ ہے کہ لوگ یا تو ان سے خوفزدہ ہو جائیں اسلام سے خوفزدہ ہو جائیں تو بہرحال یہی رائٹ اوے پکچر ایک سامنے آتی ہے کہ ایک نفرت کی لہر ایک خوف کی لہر جو ہے اسلام کے خلاف اور اسلام مسلمانوں سے جو ہے وہ نظر آتی ہے تو اس میں بھی جماعت احمدیہ نے موقع پر پہنچ کر وہاں پر جو ہے جو ایک فیئر لوگوں میں پیدا ہو رہا ہوتا ہے ایک منفی کیونکہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے یہ کس قسم کے لوگ ہیں یہ جو یہ کام کرتے ہیں وہ جواب ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ جواب کہاں سے ملنے ہیں تو ایسے موقعوں پر حالانکہ یہ ایک بڑا خطرناک آپ تصور کریں کہ ایک پبلک ہے جس کے اوپر گولیاں چلائی گئی ہیں لوگ خوفزدہ بھی ہیں اور وہ بلیم کر رہے ہیں خاص گروپ کو کہ موسٹ لائکلی انہوں نے کیا ہوا ہے جی हैं? اور وہاں پر آپ اس گروپ سے تعلق رکھنے والے پہنچ جائیں جی ہم اس کو تعلق رکھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ نہیں تو یہ آپ اپنے آپ کو ایک خطرے میں ڈال رہے ہیں کیونکہ اتنی پبلک کو تو کوئی نہیں کنٹرول کر سکتا بالکل اور وہاں پہ وہ جو فرسٹ ریسپونڈر ہوتے ہیں اس لیے گئے بھی نہیں ہوتے اور وہ کہتے ہیں ہجوم کی اپنی نفسیات ہوتی بالکل موب سائیکولوجی موب سائیکولوجی جی بالکل تو اس بات کا بھی ڈر ہوتا ہے لیکن یہ ہمارے جو خلیفہ وقت ہیں حضرت مرزا حضرت مرزا مسرور احمد صاحب احتباب عزیز انہوں نے ہمیں اس بات کی توجہ درائی ہوئی ہے کہ جب بھی ایسے کوئی واقعات ہوں تو ہماری طرف سے فول کوشش ہونی چاہیے کہ لوگوں کے اندر یہ منفی جو ایک فیلنگ پیدا ہو رہی اسلام کی طرف مسلمانوں کی طرف وہ نہ پیدا ہو اور ہم وہاں پہنچ کر ان لوگوں کے جوابات دیں اور ان کے جو خدشات کیا لیں یا تحفظات جو ہیں ان کے جو ہے وہ جوابات دیے جائیں تو اسی کوشش کے اندر جو ہے جماعت احمدیہ کے وہاں پر جو موجود امام بھی جو ہیں جہاں پہ جو جو مربی سلسلہ ہیں وہ بھی اپنے ساتھ بعض نوجوانوں کو لے کر وہاں پر پہنچے اور انہوں نے ایک فوری طور پر آپ کہنے کے کہ پبلک میں آ کر جو لوگوں کے جو اس طرح سوالات وغیرہ ہوتے ہیں ان کے جوابات دیے تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ان سے ہم رابطہ کریں گے پھر آگے ان سے مزید اس کے اوپر تفصیلات لی جائے گی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جماعت احمدیہ ہمیشہ جو ہے کوشش کرتی ہے کہ کسی بھی طرح اسلام کے اوپر جو ہے منفی جو ہے وہ جو منفی رائے ہے یا منفی سوچ ہے اس کو ختم کیا جائے اور ایک امن اور محبت کا ماحول جو پیدا کیا جائے اور لوگوں کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات دینے کا موقع دیا جائے اسی طرح کے اوپر ہم نے آج بات شروع کی تھی جس میں ہم نے قرآن اوپن پنوس وغیرہ کا ذکر کیا کہ کس طرح لوگوں کو موقع دیا جاتا ہے کہ قرآن کریم کے بارے میں جو سوالات ہیں ان کے جوابات دیے جائیں اور ساتھ ساتھ جو خدشات ان کے ہوتے ہیں قرآن کریم کے آیت پر جو اعتراضات ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم فلاح بہبود کے کام بھی کرتے جاتے ہیں تو ان کو لینے کا مقصد یہ ہے کہ صرف ہم نے یہ نہیں کہ صرف سوالوں کے جوابات دیے یا اس طرح کے کام کیے اس کے علاوہ بھی اور کام ہیں لیکن اس کی تفصیل ان اللہ ہم ان سے پوچھیں گے تو جہاں تک یہ قرآن وغیرہ کی بات ہے یا قرآن اوپن ہاؤس کی بات ہے تو بعض پروگرام ہمارے باقاعدگی سے چل رہے ہوتے ہیں جن کا ہم یہاں پر ذکر نہیں کرتے اس لیے yeah. کہ وہ ایک تسلسل yeah. میں چل ایک رہے تسلسل ہوتے ہیں میں چل تو بس ہم کہتے है. ہیں کہ اس کو بار بار ذکر کرنے کی ضرورت نہیں <coughs> تو ہمارے آپ کو پتا ہی ہے کہ تبلیغ اسٹال آلموسٹ جی ٹی اے کے کئی حصوں میں جو ہے موجود ہیں جہاں پر باقاعدگی سے جو ہے لوگ جاتے ہیں اور اسلام کے بارے میں اور قرآن کریم کے بارے میں اور اسلام کی سیرت کے بارے میں اسوا کے بارے میں لوگ کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں بریمٹن میں بھی ہمارے موجود ہیں ٹورنٹو میں موجود ہیں تو اسی طرح آج بھی خاص سار ایسی ایک جگہ پر موجود تھا جہاں پر مختلف طبقات کے لوگ آتے ہیں اور سوالات ہوتے ہیں اور لوگوں کے سوال اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جی مسلمانوں میں اتنا وہ کیوں ہے ڈویژن کیوں شیعہ جو اور سنی جو ہیں یہ آپس میں اور بعض اس میں بڑے پڑے لکھے ہوتے ہیں یہ نہیں کہ سر سری علم ہوتا ہے انہوں نے اسلامی تاریخ پڑھی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک آپ کے اندر طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ صرف جو فیملی ہے وہی سب کچھ ہے باقی کی جی جو اولادیں ان کو مانتے ہی نہیں ہیں جی کہ وہ بھی کوئی ان کی بھی کوئی حیثیت ہے یا ان کا بھی کوئی مقام ہے تو اس طرح ان کے جوابات دیے جاتے ہیں چلیے بہت شکریہ پروگرام کا آخری آتا گھنٹہ ہمارے پاس موجود ہے آج کے پروگرام میں چونکہ ہم نے مختلف لوگوں کو آن ایئر لیا ہے اور ان سے بات کی ہے عبد الحلیم طیب صاحب سے شروع ہوئے تھے پھر ہم نے ایس این گردیزی جی صاحب مرزا نسیم صاحب اسی طرح سے عبد الباری چودھری صاحب ہمارے ساتھ شامل ہوئے کیلگری سے تشریف لائے ہوئے ہیں آج کل پھر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہمارے مشنریز ہیں امریکہ میں اور پورٹریکو میں ان سے ہمارا رابطہ قائم ہو جائے اور ان سے ہم بات کریں اور بات آپ تک پہنچائیں تو اس پروگرام میں میں صرف اتنی سی معذرت کرنا چاہتا ہوں کہ جو کالرز ہمیں کال کر رہے ہیں ہمارے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے ان کے انتظار کا وقت زیادہ ہے کیونکہ ساتھ ساتھ ٹیکنیکل ٹیم ہماری مصروف ہے اس ٹیکنیکل ٹیم جو کوشش کر رہی ہے کہ جو ٹیلی فون اگر مل جائے اور ان سے بات ہو جائے اور بات تو ہو جائے لیکن وہ بات ہم اپنے پاس یہاں پہ تھرو بھی کرا سکیں آن ایر آپ کو بھی سنوا سکیں تو اس میں تھوڑا سا وقت لگ رہا ہے آزم. آزم. ہمارے ساتھ آصم صاحب ہیں اس وقت موجود اعظم اعظم اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں انہیں ہم آن ایر لیں گے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ہوں اکرم صاحب السّلام علیکم و اللہ السلام اکرم صاحب ہمارے امام ہیں ادھر امریکہ میں ہمارے ساتھ پڑھتے بھی رہے ہیں اور بہت اچھے دوست ہیں زائد صاحب کے اور میرے اعظم صاحب جزاک اللہ شکریہ بہت بہت آنے کا جزاک اللہ آپ کا ج... موقع دینے کا جزاک اللہ اعظم بھائی ہم بات کر رہے تھے لاس ویگس کے حوالے سے یکم اکتوبر کو یہ واقعہ ہوا جس میں ساٹھ کے قریب جو ہے لوگوں کو مار ڈالا اور پانچ سو کے قریب زخمی ہوئے تو آپ سے ہم یہ جانا چاہ رہے ہیں کہ آپ وہاں پر موجود تھے بعض آپ کی تصاویر ٹویٹر وغیرہ پر دیکھی گئی نوجوانوں کے ساتھ موجود تھے تو اس کے بارے میں کچھ آپ ہمیں بتا سکیں ہاں جی وہ یہ واقعہ سنڈے کی رات کو یہ ہوا تھا جی جی تو مجھے کال آئی تھی ہمارے نائب نیر صاحب ہیں یہاں کہ آپ فوراً وہاں پہنچے کیونکہ لگ بظاہر ایسا رہا کہ یہ جو ہمارے دہشت گرد آئیس وغیرہ اس کے اوپر کیا کہتے کلیم لینا چاہ رہے ہیں جی تو آپ کو پتا یہاں امیرکا میں کافی مسلمانوں کے لیے مشکل حالات آہستہ آہستہ پیدا ہو رہے ہیں اور یہ جو میڈیا ہے بعض باغ ان چیزوں کو پکڑ کے آگے پروموٹ کرتی ہے جی تو ہم اس لیے گئے تھے تاکہ اسلام کا نام اگر خاصہ اس کے اس نیوز ریل میں آ جائے تو ہم اسلام کا نام کا دفاع کریں تو اصل بدصر ہمارا یہی تھا جانے کا کیونکہ हुँ. جب ایسے ٹیرورسٹ اٹیکس کہہ یا جو اٹیکس ہوتے ہیں جی. تو سب سے پہلے یہی ہوتا ہے کہ اسلام کا نام لیا جاتا ہے تو الحمدللہ ہمیں بہت کچھ اور کرنے کا مواقع ملے اور یہ بعد میں آہستہ آہستہ پتا چل رہا تھا کہ یہ ایکچولی ایک ہمارے کاکیجن جس کو یہاں کا موجود تھے تو لوگوں کا کیا تاثر تھا جب ہم پہنچے تو آپ نے کبھی سینز دیکھے وہاں ہمیشہ ایک تماشے کے ماحول ہوتا ہے باہر لوگ چڑھے ہوتے ہیں اور اپنا وہ کافی بیزی ہوتے ہیں سر کے لیکن جب ہم وہاں پہنچے تو ایئرپورٹ بھی ذرا وہ ذرا سنگ ہوا تھا زیادہ لوگ باہر نہیں تھے اور ہم وہاں پہنچے تو سارے جو نیوز کیمرا یا نیوز رپورٹر وہاں موجود تھے جہاں یہ بات. या। اور या। وہ نظر آ رہا تھا جو خون کے اسٹین تھے سڑک پہ سارا کچھ لیکن پھر پہلا دن ہم نے یہ کیا کہ سارے نیوز رپورٹرز سے اپنا تعارف کروایا کہ ہم مسلم کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور الحمدللہ اکثر یہاں کا میڈیا کا یہی ہمارے بارے میں تصور ہے کہ یہ ایک پیسفل مسلم گروہ ہے اور ہم سے بڑے پیار محبت سے سلوک کیا انہوں نے اور ہمیں, ہمیں بتایا تھا کہ اگر ہم اسلام کا پہلو اگر لینا چاہیں گے اپنے سٹوریز میں ہم آب آب لوگوں سے رابطہ کر لیں گے لیکن کیونکہ وہ بعد میں پتا چلا کہ یہ اسلام کے ساتھ کوئی اس کا واسطہ نہیں تھا تو پھر بعد میں ہمیں اور مواقع ملے پھر اسی رات کو یہ جو ہوتا ہے نا پریئر ویجلز وغیرہ جی مختلف جگہوں پہ ہمیں موقع وہاں ملا کے ہم اپنا تعارف کروائیں اپنا ایک بڑا سا بینر جو ہمارا ہم اچھا ٹریجڈی کے بعد تھوڑا سا کلوجر جو لوگوں کو ملتا ہے جی جی. ہمیں موقع ملا رہا کہ ان سے بات کرنے کا کو سمجھانے کا کہ اسلام کا کیا تصور ہے کہ جب اس زندگی کے بعد you know, کیا ہوتا ہے اور, اور, اور پیسٹر تو ایک ان کو نیا انداز یا نیا اینگل یا نیا اسپیکٹ ان کو ملا جو اسلام کا تھا تو یہ है. بڑا ہمارے لیے مفید رہا جی آزم بھائی آ, اس بارے میں کیا کوئی فلاحی کام بھی ہم نے کیا like یا اس طرح اور کسی طریقے سے لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے ہاں جی یہ جو مختلف جگہوں پہ تو رات کو پورا شہر جو ہے وہ باہر نکل کے آپس میں ایک دوسرے کو سپورٹ بھی دے رہے تھے حوصلہ دے رہے تھے اور پھر ہم نے موقع ملا ان کو سمپل سی چیزیں پانی پلانا لوگوں کو انہوں نے اپریشیٹ کیا تھوڑے بہت اسنیکس دینا لوگوں کو اور کنٹرول uh, کرنا پھر uh, ان کی ڈیمینڈ تھی اور ان کی ضرورت تھی بلڈ رائز آپ کو پتا ہوگا کہ پانچ سے زائد وکٹمس بھی تھے اور خون کی کافی شدت تھی ضرورت تھی ان کو تو ہم نے یہاں امریکہ میں کیمپین شروع کیا تھا نائن الیون کے بعد جس کا uh, نام uh, uh, اس کو اس کا رکھا ہے مسلم جی. اور اس کے تحت ہم بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں تو ہمارا جو راتا ہے ریڈ کراس وغیرہ سے اور مختلف ایجنسی سے وہ بھی ہم مفید ثابت ہوا اور ہمارے خدا ہم نے بڑا جد جہد کر کے بلڈ ارینج بھی کیے صرف لاس ویگس میں نہیں پورے امریکہ کے شہر شہروں میں ہم نے یہ ایک ٹارگیٹ ہم نے اپنے لیے رکھا تھا کہ صحیح. اور موجود تھے چند دن آپ نے گزارے بھی ہونے کیا کوئی ایسی بات یا ایسا واقعہ جو آپ کے ذہن پر نقش ہو گیا ہو جو ہمارے ساتھ آپ شیئر کرنا چاہیں بس یہی ہے کہ جو جب بھی ایسے مواقع ہوتے ہیں تو بظاہر یہی لگتا ہوتا ہے کہ ایک اسلام کا نام آگے آئے گا یہ وہ لیکن جب بھی ایسے ٹریجڈیز ہوتے ہیں اور ہم لوگوں کو کے ساتھ اور جو کہتا ہے نا حقوق کے بعد کا پہلو اختیار کرتے ہیں اور اس کو پروموٹ کرتے ہیں تو انسان اور امیرکن خاص طور پہ اپریشیٹ really اور matter, انہوں نے یہ اپریشیٹ کیا ہے سپورٹ کر رہے ہیں اپنے بھائی, رہے ہیں. So, سب سے ایک نمایاں ایک پہلو اس سے نکلا کہ at the end of the day جو بھی politics میں نظر آ رہا ہے جو بھی میڈیا میں نظر آ رہا ہے جو لوگ ہیں they know the truth اور جو انسانیت جو آگے نظر آتی ہے no, in, نیچورل یا جو بھی کہہ رہے ہیں آپ جو انسانیت کا پہلو نکلتا ہے اور, اور, uh, اور day, is, نہیں دیکھتے بٹھی ہیں, ہیں so یہ سب سے بڑا پہلو ہم نے وہاں میں نے دیکھا ذاکم اللہ شکریہ بہت بہت اعظم صاحب ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے وقت نکالا اپنے مصروف آ، آ، ٹائم میں سے اور اونے اور کے ہمیں اپنے کاموں کے بارے میں آگاہ کیا اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں میں بہت برکت آ، آ، آ، ڈالے اور اسی طرح آمی. آمی. آپ کو اسلام کی حقیقی طور پر نمائندگی کی توفیق دیتا چلا جائے آمین آمی. آمی. آمی. آمی. بہت شکریہ یہ واقعی ایسی بات ہے کہ جب ایسا کوئی واقعہ ہوا ہو تو پہلے آپ سوچتے یہی ہیں کہ خدا نخواستہ اب اس میں نام آئے گا مسلمان کا اور پھر وہاں جا کے اس چیز کو اور ریپرزینٹ کرنا جی باقی ایک مشکل کام ہے آپ کے لیے ایک اچھی خبر ہے جی صاحب کہ ٹیکنیکل ٹیم نے مجھے بتایا کہ سلمان شیخ صاحب سے رابطہ ہو گیا ہے عمیر صاحب نے بڑی محنت بہت کی محنت, اس کی اس محنت کی ہے عمیر صاحب جزاک الملۂ حسن جزا <coughs> الجزا آپ نے بہرحال ٹیکنالوجی کے تھرو ہمیں کنیکٹ کر دیا سلمان شیخ صاحب پوٹریکو سے ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ السّلام علیکم شیخ صاحب آ, شیخ صاحب کا میں تعارف تھوڑا جی سا کروا دوں ضرور. شیخ صاحب ہمارے بہت پیارے دوست ہیں ہم اکٹھے بھی پڑے ہیں میں اور زاہد صاحب شیخ صاحب آ, امام اعظم صاحب آ, اور ان کی طبیعت میں ماشاءاللہ اللہ مزاہ بھی بہت ہے اور بہت پیار کرنے والی شخصیت ہیں اور امریکہ میں بہت عرصہ انہوں نے خدمت کی جمع اسلام احمدیت کی اور آج کل پرتریک میں امام بطور امام خدمت کی توفیق پجال آ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے سید القوم خادم ہوں کہ جو قوم کا سردار ہے یا لیڈر ہے وہ ان کا خادم ہوتا ہے اور آج کل جو سردار ہونے کی حیثیت سے لیکن خدمت کی حیثیت جو کام کر رہے ہیں وہ ایک خادم کی حیثیت سے کام کریں سلمان شیخ صاحب کر رہے ہیں سلمان شیخ صاحب ہم ہماری دعائیں اور نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں اور پر طریقوں کے لوگوں کے ساتھ ہیں ہم نے ذکر کیا کہ کس طرح اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ جو مصائب اور مشکلات میں لوگ ہیں ان ان کی مدد کریں اور آپ اس کو عملی طور پر یہ کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے تو ہمیں بتائیں کہ پر طریقوں میں جو طوفان آیا اس کے بعد جو تباہی ہوئی وہ تو ساری دنیا کے سامنے عام ہے اس کے بارے میں ان دا گراؤنڈ جو ریالٹی ہے آپ اس کے بارے میں ہمیں بتائیں اور کیا جماعت خدمات بجال آ رہی ہے جی سب سے پہلے تو میں جزاک اللہ کہنا چاہتا ہوں تمام آرگنائزر کو جنہوں نے مجھے موقع دیا آن لائن آنے کا اور یہ سب کچھ شیئر کرنے کا تو سب سے پہلے تو گراؤنڈ ریالٹی جو مجھے دکھائی گئی اور دیکھی میں نے اپنی آنکھوں سے وہ ایک قسم کا بھیانک منظر تھا جو کہ طوفان کے گزرنے کے بعد دیکھا کہ کس طرح خدا تعالی نے صفوں کی صفیں پلٹی ہیں اور درخت اپنی جڑوں سے اکھڑ کر زمین سے باہر آئے اور کس طرح بجلی کے کھمبے جو کہ کانکریٹ اور سریے کے بنے ہوئے تھے وہ بھی سجدوں میں گر گئے اتنا تیز طوفان اتنا زیادہ پانی جس کے ساتھ بہت زیادہ سلاب جگہ جگہ اس کی وجہ سے ہوئے بہت زیادہ لینڈ سلائڈ ہوئیں اور کافی لوگوں نے اپنے گھر لوز کیے صرف اسی وجہ سے کہ جتنی تباہی اس چھوٹے سے آئلینڈ پہ آئی ہے میں بتانا چاہتا ہوں سامعین کو کہ یہ صرف پوریکو کا جو آئلینڈ ہے صرف ہنڈریڈ بائی تھرٹی مائلس ہے اکراس ہے تو ان کے لیے تو یہ کافی میرا خیال ہے پچاس سالوں کے بعد جا کر اس طرح کی آم, کوئی آسمانی آفت کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے اور آ, بہت ہی زیادہ ڈیمیجز آئے ہیں مثلاً کہ انفراسٹرکچر جو بجلی کا ہے نظام وہ تو ہریکین ارمہ سے ہی آ, درم برم ہو گیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ ٹھیک کریں گے پر جیسے ہی ہریکین مریہ آیا ہے آ, تو اس کے بعد تو اب انہوں نے کہہ دیا کہ ہم اگلے چھ مہینے تک آئی لینڈ پہ کوئی بجلی نہیں ہے تو مہینے تک جی اگلے چھ مہینے تک جنوری تک کوئی بجلی کا آ, کے آثار نہیں ہے چھوٹے چھوٹے جو سٹیٹیز ہیں مین ان میں انہوں نے تھوڑی بہت بجلی بحال کرنی شروع کی थी? ہے اور آ, ان کی کوشش یہی ہے کہ پہلے سٹیز کو بحال سٹیز میں بجلی کا بحال کیا جائے اور اس کے بعد پھر آ, دور کے علاقوں میں جو گاؤں ہیں یا چھوٹے چھوٹے سٹیز ہیں یا چھوٹے سیکٹرز ہیں ان میں آ, بجلی لائی جائے پر آ, جس جس طرح کے حالات میں نے خود جا کے دیکھے ہیں وہاں پہاڑوں میں جس طرح گھر گھروں کے اوپر درخت گرے ہوئے ہیں کے اوپر بجلی کے پولز گرے ہوئے ہیں اور جس طرح کی مرڈ فلائڈ ہوئی ہوئی ہیں مشکل لگتا ہے کہ اتنے چھوٹے عرصے میں وہ واپس لے کے آ سکیں گے چلے سلمان صاحب آپ سے یہ تو پوچھتے ہیں کہ کس طرح کیا خدمتیں ہو رہی ہیں میرا نام سفیر راجپوت ہے میری آپ سے پچھلے سال ملاقات ہوئی تھی ایک جمعہ آپ کے پیچھے میں نے پڑھا تھا ملپیٹس میں کیلیفورنیا میں تو وہاں آپ اور میں ملے تھے آپ سے میں نے تعارف بھی کرایا تھا ریڈیو احمدیہ کے حوالے سے اب ماشاءاللہ اللہ پورٹریکو میں ہیں آپ کتنی کوئی جماعت ہماری ہے اگر ہے تو وہ کیا خدمات کر رہے ہیں ہم لوگ کس طرح سے ان کے عوام کے ساتھ یا کیا آپ کی مصروفیات ہیں تھوڑا سا اس حوالے سے ہمیں بتائیے جی ضرور ایکچولی ہماری جماعت بالکل ہینڈ فل ہے یہاں پہ صرف تین سے پانچ ممبران ہیں ٹھیک آئلینڈ پہ ہیں اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ سب خیر خرید پہ ہیں آم میں جو بتانا چاہوں گا کہ ہیومینٹی فرسٹ جو ہے آم اللہ تعالیٰ کے فضل سے جب پہلے آئے ہیں ہیومینٹی فرسٹ کی ٹیم تو آؤٹ اف نو ویئر خدا تعالیٰ کا کرنا ہوا ہے کہ ہم لوکل افیشلز کے ساتھ ان ٹچ ہوئے ہیں اور ان کو جا کے ہم نے اپنی سروسز پرووائڈ کی کہ ہم تمہاں آپ لوگوں کی مدد کے لیے آئے ہیں تو ہمیں بتائیں کیا کریں تو پھر ہم نے لوکل میئر کے یہاں پہ ان کی وائف آہ آہ جو لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتی ہیں ان کے ساتھ ٹیم پارٹنرشپ کی ہے اور ابھی تک ہری ماریا کے بعد تین ہفتے ہو گئے ہیں ہمیں کہ ہم ان کو سپورٹ پرووائڈ کر رہے ہیں اس میں تقریباً بارہ والنٹیئر شامل ہیں اور دو ڈاکٹرز شامل ہیں ایکچولی میں آج ہی جو میڈیکل ٹیم تھی ان کو واپس ایئرپورٹ پہ چھوڑ کے آیا ہوں اور الحمدللہ ان تین ہفتوں میں تقریباً ہم نے بارہ سو بیگ کھانے اور پانی کے ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں ان کی ٹیم کے ساتھ اور اس کے علاوہ تقریباً جو ہماری میڈیکل ٹیم جو ایک نرس اور ایک ڈاکٹر پر مشتمل تھی انہوں نے تقریباً دو سے تین دنوں کے اندر ستر پیشنٹ دیکھے ہیں اور لٹرلی ایک اس طرح کا جو ہمارے ڈاکٹرز آئے ہیں انہوں نے بالکل سڑکوں پہ پھر کر سوشل ورکرز کے ساتھ جا جا کر گھروں گھروں سڑکوں پہ, پہ پھر کے ان کے ان کو میڈیکل ایڈوائز دی ہے کئی لوگ یہاں پہ اصل میں آئیلینڈ پہ کافی لوگوں کو ڈائبیٹیز ہے تو انسولین کی کافی شارٹیج ہے بلڈ پریشر کی پرابلم ہیں جو دوائیاں ہیں ان کے لیے پرسکرپشن لکھنا تو اس طرح کر کے انہوں نے تقریباً ستر پیشنٹ کو آ آ help, help کیا ہے. ماشاء اللہ آم. شیخ صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزادے اور تمام آ... رضاکاروں کو جو وہاں پہ بے لوز خدمت کر رہے ہیں یہ سفی صاحب بالکل بے لوز خدمت ہے کوئی کوئی <utiliz> نہیں دیکھ رہا سوائے اللہ تعالیٰ کے اور جس طرح یہ کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہت جزادے سلمان شیخ صاحب ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ بتائیں کہ ایسے واقعات یا ایسے آم، آم، باتیں جو آپ کے ذہن میں ایک نقش چھوڑ گئی ہیں اس کے بارے میں کچھ ذکر کریں ان دنوں میں جو ہوئی ہیں ضرور ضرور میں اس سے پہلے بتانا چاہوں گا کہ الحمد جب میں تقریباً اگست میں ہی فیملی کے ساتھ جب موو ہوا ہوں تو صرف ہمارے پاس گھر ہی ہے اس وقت جہاں سے ہم آپریٹ کر رہے ہیں اور آ, میں بتانا چاہوں گا کہ ہمارے پاس کوئی اس وقت مسجد نہیں ہے فی الحال پر اللہ تعالی جس طرح آؤٹ آف نو ویئر راستے کھولتا ہے وہ تائید بالکل کُلی آنکھوں سے آ, نظر آتی ہے کہ فار ایگزامپل میں ایک واقعہ رکھنا چاہتا ہوں کہ جب ہیومینٹی فرسٹ کی ہماری ٹیم آئی ہے تو ہم گئے ہیں لوکل آ, سٹی ہال میں اور آ, ہماری کوشش تھی کہ ہم کسی طرح آفیشیل کو رابطہ کریں جن کو پتا ہو کہ کہاں ایگزیکٹلی exactly لوگوں کو ضرورت ہے کھانے کی اور پانے پانی کی اور تاکہ ان کے ذریعے سے ہم ان لوگوں تک پہنچ سکیں اس سلسلے میں یہ ہوا کہ ہم پہلے ایک دفتر میں گئے جہاں پہ وہ اس دفتر میں کسی اور پولیٹیکل پارٹی کا بندہ وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا جو ان کی ایڈمنسٹریٹر ایڈمنسٹریشن کے انڈر آتا ہے تو اس نے ہمیں بتایا کہ ہم تمہاری کوئی ہیلپ نہیں کر سکتے فیما آئی ہے جو یو ایس کی جو ڈیزاسٹر ریلیف ٹیم ہے اور انہوں نے سارا انچارج لیا اور صرف آپ ان سے جا کے رابطہ کریں تو وہ ایک قسم کا جان چھڑا رہا تھا تو اس میٹنگ سے پہلے نا ہم نے اپنے لوکل ایم ڈی بھائی کے ذریعے سے کال کی ہوئی تھی کہ دفتر میں پتہ کریں کہ ہم ہیلپ کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو ہمارا رابطہ ہو سکے تو میرا خیال ہے ہم تقریباً دس سے پندرہ منٹ تک ہم نے ایمفسائز کیا کہ ہم تمہاری مدد کے لیے یہاں پہ آئے ہیں پر وہ اس نے نا ہمیں کہا کہ نہیں ہم نہیں کچھ کر سکتے تو جیسے ہی ہم دروازے سے نکلنے لگے تو ایک طرف سے ایک اور عورت آئی اور اس نے کہا کہ ہیومینٹی فرسٹ تو ہم نے بالکل ہمیں تو وہ فوراً اپنی جو انچارج تھی جو کہ یہاں پہ فرسٹ لیڈی کہتے ہیں میئر کی وائف کو پریمیرا داما تو وہ اگین وہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتی ہیں تو ان کو جب ملاقات ہوئی ان سے ملاقات جب ہوئی تو وہ بہت خوش ہوئی کہ آپ لوگ کدھر سے ابھی تک پورے آئی لینڈ پہ انہوں نے دو تین دفعہ ہم سے ذکر کیا کہ کوئی ایسا چرچ نہیں ہے جس نے ہمیں اس طرح اپروچ کیا ہو یا کوئی اور کمیونٹی نہیں ہے جس نے ہمیں اس طرح اپروچ کیا ہو اور ہمارے ہماری مدد کے لیے تیار ہو گئے اور لٹلی آنےسٹلی ہم دو پینتالیس منٹ کی ہماری میٹنگ ہوئی ہے اس کے بعد دو گھنٹے کے لیے وہ ادھر ادھر ہوئے ہیں اور انہیں کا ہمیں ملیں اور پھر ہم نے ان کے ساتھ اسی دن الحمد کام شروع کر دیا اور آ, بس یہ خدا تعالیٰ کے آ, فضل ہیں آ, کہ خدا تعالیٰ نے جب آ, آ, غریبوں تک اور ضرورت مندوں تک آ, مدد پہنچانی ہو تو پھر خدا تعالیٰ کا کی تائید و نصرتلی دیکھنے کو ملتی ہے بہت بہت شکریہ سلمان صاحب ہم آپ کے بھی مشکور ہیں اور آپ کے لیے دعا گو بھی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانوں کو خیر و آفیت سے رکھے یہ قربانی بھی بہت بڑی ہے میری تو چونکہ آپ سے ملاقات بھی ہوئی ہے میں آپ کو جانتا بھی ہوں اس لحاظ سے کہ آپ کے ساتھ ایک مختصر سی ملاقات کیلیفورنیا میں رہی آپ بلد کا بلد وقف،, وقف ہے زندگی کا یہ آج آپ پورٹریکو میں ہیں اس عمر میں اور خدمت کر رہے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزاطا کرے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ آپ کا اور خیریت سے رہیں اگر ہمیں دوبارہ ضرورت بلد پڑے بلد بلد جی گی تو ہم آپ کو کال پہ لیں گے آج کے پروگرام میں نہیں پھر کسی دن انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ خیریت سے رہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السّلام و رحمۃ اللہ و تو امتیاز صاحب بہت انسپائرنگ ہے میرے لیے تو یہ بات کہ ایک نوجوان ہے جہاں بیٹھا ہوا ہے اپنے اہل خانہ کے ساتھ اس گھر میں اور جہاں بھی اس کو پتہ ہے کہ بجلی بھی نہیں ہے چھ مہینے تک جی اور نوجوان کی عمر میں کتنی امنگیں کتنی خواہشیں انسان کی ہوتی ہیں دنیاوی ترقیاں چاہتا ہے لیکن دین کے لیے اپنی زندگی کو وف کر کے اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے اور جی آمی اسلام احمدیت کے حقیقی پیغام پہنچانے کی توفیق کے فرمائے پروگرام میں ہمارے پاس آخری سات منٹ ہیں جی آج کے پروگرام میں تو میں آپ کی طرف واپس جی آؤں گا جو موضوع شروع کیا تھا اس کے حوالے سے مزید جی کچھ آپ کے حوالے سے ہم اختتام کرنا چاہتے ہیں جس طرح کچھ ایک دو کالرز نے کر کے ذکر بھی کیا کہ ہاں ایک نئے نبی کو مانتے ہیں خاتم النبی ان پر یقین نہیں رکھتے اور اس طرح کر کے باتیں کی تو ہم نے جیسے عرض کیا میں نے خلاصے خلاصتاً بتا دیتا ہوں کہ ہم تو اپنی گفتگو کا آغاز بھی قرآن کریم سے کرتے ہیں اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نا. اور آپ کے اصوا سے بات کرتے ہیں یہ جو خدمت آپ کے سامنے جماعت احمدیہ کر رہی ہے جو پیش کرتے ہیں اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اسلام کا جو امیج ہے وہ کیسے دنیا میں تبدیل کر رہے ہیں پرتریکو ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ مسلمانوں کا یا اسلام کا نام صرف اس وقت ہی آتا ہے جب کوئی ٹائرس اٹیک ہو کبھی کوئی اچھا کام سے اچھے جی. نام سے نہیں ہوگا ذکر تو یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے صرف جماعت احمدیہ کو یہ توفیق اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسواء اور قرآن کریم کی تعلیم کے تحت ہم انسانیت کی وہاں پہ خدمت بجا رہے ہیں اور یہ بے لوس خدمت ہے بغیر کسی ایوز کے یا بغیر کسی موٹوز کے تو یہ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسواء پر چلنے کی ہمیں توفیق مل رہی ہے رہا جہاں پہ جہاں سے ہم نے آغاز کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم ناوزب اللہ خاتم النبی جی نہیں مانتے جو ہم پر اعتراض کیا جاتا ہے اور ایک سیاستدان نے بھی بڑی زوردار اور پرجوش تقریر کی اور اس میں ایسے ایسے الزام لگائے گئے تو اس ضمن میں میں صرف حضرت اکتس مسیح ماؤود علیہ السلۃ وسلام حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلۃ والسلام جو جماعت احمدیہ کے بانی ہیں اور امتی نبی ہیں اور آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے کامل پیروی سے آپ کو یہ مقام حاصل ہوا وہ اس کے بارے میں کیا تحریر فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں مجھ پر اور میری جماعت پر جو الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے یہ ہم پر افطراع عظیم ہے ہم جس قوت یقین اور معرفت اور بصیرت کے ساتھ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم الانبیاء مانتے اور یقین کرتے ہیں اس کا لاکھوں حصہ بھی وہ لوگ نہیں مانتے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوے پر چلنا ہے ہم نے تبھی جس طرح عرض کیا پچھلے پروگرام میں بھی تبھی ہمیں کامیابی ہوں گی مسلمانوں نے جتنی بھی کامیابیاں کی اور جو سنہری دور تھا اسلام کا وہ قرآن کریم کی تعلیم پر عمل کر کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوا پر عمل کر کے یا کو مسلمانوں کو ترقیاں حاصل ہوئیں اور حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ صاحب کی بیسد کا یہی مقصد تھا کہ لوگوں کو مسلمانوں کو دوبارہ اسلام کی تعلیم پر لایا جائے اور واپس مسلمانوں کو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوۂ حسنہ پر عمل کروایا جائے اور آپ نے اس زمانے میں خود اس عسوا پر ہمیں چل کے دکھایا کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جاتی ہے کس طرح آپ کو آپ کی پیروی کی جاتی ہے کس طرح اتباع کی جاتی ہے پھر فرمایا آپ نے کہ خدا تعالی خوب جانتا ہے کہ میں اسلام کا عاشق اور جانصار ہوں اور جانصار غلام حضرت سید الانام کا ہوں یعنی کہ, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم <تصفح> کا سچا غلام ہوں اور اسلام کا عاشق ہوں پھر فرمایا کہ مجھے بتلایا گیا ہے کہ تمام دینوں میں سے دین اسلام ہی سچا دین ہے مجھے فرمایا گیا ہے کہ تمام ہدایتوں میں سے صرف قرآنی ہدایت ہی صحت کے کامل درجہ پر اور انسانی ملاوٹوں سے پاک ہے مجھے سمجھایا گیا ہے کہ تمام رسولوں میں سے کامل تعلیم دینے والا اور اعلی درجہ کی پاک اور پر حکمت تعلیم دینے والا اور انسانی کمالات کا اپنی زندگی کے ذریعے سے اعلیٰ نمونہ دکھانے والا صرف حضرت سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں <سلمت سلمت> اور مجھے خدا کی پاک اور وہی سے اطلاع دی گئی ہے کہ میں اس کی طرف سے مسیح ماود و مہدی ماؤود اور اندرونی اور بیرونی اختلافات کا حکم ہوں تو یہ حضرت سیدنا مرزا غلام احمد صاحب کا دیانی علیہ سات وسلام ہیں جنہوں نے مسیح ماود و مہدی ماؤود اور امتی نبی کا خطاب پایا یا مقام پایا کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل <سلام> اتباء کر کے پیروی کر کے تو ہماری یہ گزارشات یہ ہیں کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ اسلام کی حقیقی تعلیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو اسوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا پیش کیا یا پیش فرمایا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ ہم آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوا پر عمل کریں اور جس آنے والے معود نبی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی تھی اس نبی کو مانے جی. اور اس کے بعد جس کی پیشگوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی اللہ تھی کہ سما تکون و خلافت منہاج نبوا کہ اس کے بعد خلا منہاج نبوت پر خلافت قائم ہوگی اس خلافت سے وابستہ رہ کے اسلام کی آگے اس کا حیا ہوگا تو یہ تمام گزارشات کا مقصد یہ تھا کہ اپنے دوستوں کو بتانا کہ کس طرح جماعت اسلام کی خدمات بجا لا رہی ہے اور کس طرح اس کے نتیجے میں اللہ تعالی جماعت کو خدمت کی توفیق بھی دے رہا ہے اور کس طرح اللہ تعالی جماعت کو کامیابیاں بھی دے رہا ہے اور صرف آخر میں ایک ایک گزارش کے ساتھ کہ کیا اللہ تعالی اگر یہ سارا جھوٹ کا کاروبار تھا نواز باللہ من ذالک تو کیا اللہ تعالی جھوٹوں کو ایسا نوازتا ہے کہ وہ بڑھتا چلا جاتا ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے وہ ایک ملک سے اس کا کاروبار شروع ہوتا ہے اور وہ پھر پھیلتا چلا جاتا ہے اور دو سو سے زائد ممالک میں اس کی اس کی کمیونٹی اسٹیبلش ہو جاتی ہے قائم اس کا قیام ہو جاتا ہے اور اس کو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پھر, پھر, پھر چلنے پھر کی توفیق مل رہی ہے اور یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی پیشگوئیوں کے مطابق ہو رہا ہے تو بات یہ ہے کہ اس پر غور کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور دعا کی درخواست کے ساتھ ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں اللہ حافظ بہت بہت بہت بہت شکریہ امتیاز سرا صاحب بہت شکریہ زاہد عابد صاحب عمیر آپ کا بہت شکریہ ٹیکنیکل ٹیم میں آج آپ نے ہمارا بہت کام آسان کیا ہے سامعن اسی کے ساتھ ریڈیو احمدیہ کا آج کا پروگرام اپنے اختتام کی طرف پہنچتا ہے انشاءاللہ ہفتے کے روز نو بجے ایف ایم ہنڈریڈ پوائنٹ سیون پر ریڈیو احمدیہ ایک دفعہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک صفی راجپوت کو ریڈیو احمدیہ کی ٹیم کی طرف سے اجازت دیجیے اپنا بہت خیال رکھیے گا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ احمدیت <سلام> احمدیت احمدیت احمدیت بندہ با احمدیت زندہ با You are listening to Radio Ahmadiyya, the real voice of Islam. Ahmadiyya Zindabad Ahmadiyya Zindabad Ahmadiyya Zindabad Ahmadiyya Zindabad Aaj Chiraga har ghar mein hai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 دنیا میں لہرائیں گے کاٹے چاہے لاکھ بچاد